اور رات بیٹھتا ہے پڑھا لکھا پڑھنے کی غلطیاں کرتا ہوں بار بار ہم لوگ جانتے ہیں یہ ایسا بہروبیہ ہے جو بیٹھتا ہے ایسے ہولیا میں ہولیا ایسا بنایا باتیں ایسی بنایا جس سے لوگ کچھ سمجھتے ہیں ورنہ کچھ آتا تو ہے نہیں کل تین کتابوں کے نام لکھا رہا تھا کسی کو اس میں ایک کتاب تھی سلاخ المن علما کی برکت سے تو سمجھنے لگا کہ یہ سلاح المومن کا مطلب مومن کا ہتھیار لیکن لکھا رہا تو میں نے کہا سلاح المومن کتاب لکھو ایک اور ہے وہ بھی منگا دینا میرے لیے ارد مفتی متبور رحمان صاحب بازو میں بیٹھے تھے انہوں نے دھیرے سے کہا سلاح, سلاح المومن سلاح المن تو یہ تو آتا بھی نہیں مجھے لیکن بیان سے کیا ہو رہا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں کیا کیسے ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے کچھ ہو سے اندازہ ضرور لگتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے کام کی بات ہے جو جس کتاب سے دیکھا نشان لگایا کہ اس میں سے پہلے سنا دوں گا ایک دفعہ پڑھ لینا چاہتا ہوں کسی عالم کے سامنے تاکہ مجمے میں پڑھنے میں غلطیاں نہ ہوں میرا راز پاس نہ ہو میں پڑھا لکھا نہیں ہو لیکن مجھے موقع نہیں ملتا طبیعت کی خرابی سے ایک دم لاسٹ موومنٹ میں جب آتا ہوں یا رات کو کچھ کتاب دیکھتا ہوں کبھی کبھی تو کتاب کھلتی نہیں آپ جانتے ہیں یہ بیان ہو جاتا ہے آج شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ شاید میں آدھا منٹ لیٹ آیا ہوں یا وقت پہ آیا ہوں مجھے پتہ نہیں گھڑی کو دیکھا نہیں میں جلدی سے بات شروع کر دیا شاید آدھا منٹ لیٹ ہو گیا ہوں گا وقت پہ آئے گھڑی دیکھا نہیں جس گھڑی کو دیکھ کر تیار ہو رہا تھا اس میں تین منٹ باقی تھا ہم نے کہا میری گھڑی اٹھا دو ذرا تو اس میں دیکھا تو ہم کہا ایک منٹ باقی ہے اب اوپر سے اتر کے آنے میں جو مجھے لمحے لگے ہوں اس لیے آپ کے سامنے آتے ہی میں نے پہلے تو بیان کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ یہ وقت شروع ہو جائے اس کے بعد اپنی کہانی سنائے آپ ازاد سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے ذرا جی لگا کے دعا کر دیں اللہ محتاج نہ بنائے کسی کا اب طبیعت ادھر چل گئی ہے جیسے لگتا ہے محتاج کی ہو جائے گی اور یہ بہت عجیب زندگی ہوگی محتاج کی ہوگی اس لیے آپ حضرات سے بہت گہرا اور دعا کر دیں میرے لیے شاید بہت آپ کے اللہ منصب کرنا دے کچھ کا کچھ حال ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا ساڑھے نو بجے سو کر اٹھے طبیعت بالکل اچھی کل کی بات فوراً گئے غسل کیا تیار ہو گئے ناشتہ کیا ناشتہ کرتے کرتے آج ماشاء اللہ آج تو طبیعت بہت اچھی آج تو یہ بھی کر ڈالیں اور وہ بھی کر ڈالیں گے چائے پیا بستر چھوڑا کھڑے ہوئے تو چلا نہیں جا رہا پھر کیا کروں بیٹھ جاؤ تو میرے لیے آپ دعا کر میں اتنا اس لیے رہا ہوں نعمتیں بے شمار ہیں بہت بے شمار ہیں تو اس کا تو آدمی کیا کتنا گنے گنی نہیں سکتا اسے تو کیا کرے شمار ہی نہیں کر سکتا اس کا شمال. اس دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالا کہ اس کا تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ ہم کا احسان ہے کہ ستاری کا معاملہ فرمایا میرے گناہوں کو راز میں رکھا کسی کو نہیں بتایا نہ لوگ بہت دور ہو جاتے اور باتیں نہیں سوچتا کہ اور کیا کیا چھپایا کیا کیا نہیں کہتا تو نے کہا کیا چھپایا وہ بھی بتا دیجیے جب نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی تو شکریہ بھی نہیں ہو سکتا جب پتہ ہی نہیں کتنی نعمت ہے اس لیے حضرت موس علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا باری تعالیٰ موس علیہ السلام صلی اللہ نے مرما شکریہ ادا کیا کرو میرا موسل نے حضرت کیا باری تعالیٰ آپ کا شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے اس لیے جب ایک دفعہ شکریہ ادا کریں گے تو یہ شکریہ کی توفیق آپ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ہمارا تو کچھ ہے نہیں شکریہ پہ پھر شکریہ ادا کرنا پڑے گا تو ہر شکریہ پر شکریہ اور شکریہ ادا نہیں ہو سکتا پر یہی میرا شکریہ ہماری عادت شکوے کی ہے مخلوق کا بھی شکوا خالق کا بھی شکوا مخلوق کا شکوا زبان تک خالق کا شکوا دل میں اتنا اتر گیا کہ جب چھانک کر دیکھے تو شکوے کے سوا کچھ نظر نہیں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اتنے دن سے چاہتا ہوں یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا اب اس سنہر کا آپ کو بہت سب نقل کرتا ہوں ضعیف کمزور کے مسئلے معلما پڑے ہم تو کمزور ہیں ہم کمزوری بیان کریں ہمارے پاس مضبوطی ہے ہی نہیں کہ ہم مضبوط مضبوط نہ آپ انہیں سے نہیں بڑیے جو کچھ کہنا ہے اور جو عمل کا چور ہے اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے عمل نہیں کرتا عمل نہیں کرتا میں کہتا بخاری کے حدیث میں خوشو خشو سے نماز پڑھنے کا ذکر ہے کہ نہیں کتنا امن ہوا بتا دو ذرا نہ کرنے کا افسوس ہوا بخاری کا تو بخار ہے چند باتیں سین کے بس بخاری بخار ہم نے ایک دن مجمع میں نام پوچھا کچھ بخاری کے چائنے والے تھے ہم لوگ ہم سے زیادہ چائنے والے ہیں عمل کرتے ہیں ہم دو اتنے. تم باتیں اور اختلاف پیدا کرتے ہو بند میں جھگڑے پیدا کرتے ہو یہ میرا مضمون نہیں ہے چھوڑو اس سے ادھی سے کلسی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے جو میری نعمتوں میں شکر نہ کرے اور میری طرف سے جسے پریشانیاں ڈالی جائیں اس پر صبر نہ کرے اور میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو وہ کوئی اور رب بنا دے میں اس کا رب نہیں ہو ہمارے دل میں جھاگ کر دیکھے تو سوال شکو کے کچھ ملب پاک کا شکوا ہی رہتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اتنا دن سے یہ چاہتا ہوں یہ نہیں ہوتا دس سال کا نمازی بیس سال کا نمازی پچاس سال کا نمازی نماز میں دل لگتا نہیں کبھی یہ نہیں کہتا اللہ مزید نہیں لگتا اس کو بھی معاف کیجیے اس کی معافی بھی نہیں مانگنے کو تیار کی میں نے جرم کیا اتنے بڑے خدا کے سامنے کھڑا رہتا ہوں دل کہیں اور رہتا ہے دیکھ تو صحیح ارے والی تھا وہ کیا ہے فرمایا پوری نماز کی غبلت اگر لوگوں پر کھول دی جائے کہ نماز کا گھنٹوں بیان کرنے والا نماز میں ایسا قافل رہتا تو کون آئے گا تیرے پاس اللہ تیرا احسان ہے تو نے یہ بھی چھپائے قواب کر رہا تھا اللہ نے ڈالا دیکھ میں نے پلکیں دیا پلکیں اسے جتنا چاہے کھول لے ایک حد ہے اس کے اللہ نے بنایا اور جتنا چاہے اسے دبا کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے نیچے کر لیں دیکھے پلکیں کتنا بڑا احسان ہے جب چاہے پوری کھل جاتی ہے جب دبانا چاہو دبتے دبتے دبتے کر دباؤ میں اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتا اسے دبا لینا ایک دم نیچے کر لے صرف تیرے پیٹ تک نگار رہے گی دیکھ تو صحیح تو ہسینوں کی پیٹ دیکھتا یہاں پیٹ اپنا نہیں دیکھتا یہاں کہ میں نے تجھے پل کے اس لیے دیا تھا کہ تباتا جا دبا تا جا یہاں تک کہ ایسے ہو جا یہ کھڑا ہے تو یہ ہو جا کہ اس کے سوا آگے نگاہ ہی نہیں جاتی پھر کیوں آئیں گے دل میں یہ جب دیکھے گا نہیں تو آئیں گے کیوں نہیں دیکھنا دل میں لانا ہے دیکھنا دل میں لانا ہے جتنا نگاہ اٹھا کے چلے گا مفلو کو اتنا دل میں لائے گا جتنی نگاہ نیچے کر کے چلے گا خالب کو اتنا دل میں پائے گا جس کا جی چاہے عمل کر کے دیکھ لیں نگاہ اٹھ کے, چل, اٹھ کے چل, اٹھا کے چلنے والا سب کھو دیتا ہے پایا ہوا بھی لٹ گیا نگاہ نیچے کر کے چانے اور چلنے والا سب کچھ پا جاتا ہے یہاں تک خدا پا جاتا ہے خدا کو پا جاتا ہے مضمون تو یہ ہے اس وقت کا کہ والدین کے متعلق بیان ہوگا یہ تو نعمتوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بڑی نعمتیں دیا ہے میں نے شکوا نہیں کیا میرے اللہ کا بہت اللہ نے احسان رکھا ہے انگلیاں مڑتی ہیں ہاتھ پہ چلتے ہیں محتاجگی سے اللہ بچائے اس لیے کسی پر بوجھ بن جانا یہ گوارا نہیں ہے ویل لوگوں نے لا کے رکھا کہا کہ بابا میں لے چلوں گا ادھر سے جوان بولتا میں لے چلوں گا تیسرا بولتا میں لے چلوں گا چوتھا بولتا میں بول لے چلوں گا اور لڑکے آتے جوان کمرے میں بابا ویل چیئر پہ دباؤ میں کراؤں گا میں نے کہا ممکن ہے مجھے دھوکہ لگ رہا ہو ممکن ہے مجھے دھوکہ لگ رہا ہو لیکن جو فرض واجب نہیں عبادت اس کے لیے کسی مومن کو مشقت میں ڈالنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا فرض دباؤ جو ہمارے لیے واجب تھا وہ دباب زیادہ ضروری تھا وہ کر لیا صحیح ہماری ہو گئی تو الحمد للہ دھیرے دھیرے چل کے پیدل ہوئی اللہ پاک قبول فرما لے بار بار کہتے ہیں ہم نے کہنا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے ہو سکتا علماء کہیں اس بات کو کہ یہ پاگل ہے ہو سکتا ہے اور جب کہیں گے کہ پاگل ہے تو میں توبہ بھی کر رہا ہوں مجھے پتا نہیں پر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ویل چیئر کو جوان لے کے چلے اور مشقت تو یقیناً ہے اور پھر کسی کے پیر میں جب لگتی ہے تو جس کو لگتی ہے اسے ہی پتا چلتا ہے کتنی تیز لگتی ہے وہ چلاتے چلاتے پیچھے سے کسی کو مارتے ہیں کہیں جب ٹیرس پہ لے کے چلو تو لمبا چکر ہے جہاں کسی کو نہ لگے وہ ایک گھنٹے سے پہلے توافی نہیں ہوتا جوان تو بہت تیز چلنے والوں نے کہا پچاس منٹ لگتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں ایسی دی ہیں جس کے مقابلے میں اگر طبیعت کو دیکھا جائے تو طبیعت کچھ بھی نہیں تو ہوگا دنیا میں جی گا سب لگا رہے گا کتنے ہیں جانتا ہوں ایک صاحب پڑھیں چھ سال سے ندی لگی ہوئی چھ سال ہو گئے پیشاب نہیں کر سکتے بہانا نہیں کر سکتے چل نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے ابھی نوجوان گرائے کھانا کے پاس ٹین سے گرا آج تقریباً ایک ہفتے سے کچھ ہو رہا ہوگا ایسی حالت میں ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے جسے کوما کہتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں یہ جملہ پھر کہتا ہوں مخلوق کا شکوہ زبان سے خالق کا شکوہ دل سے بہت خطرے کی بات ہے اگر زبان تک بھی ہوتا تو دل نہ شامل ہوتا تو کہتا اللہ باب اوپر سے کہا تھا اندر تو آپ تھے لیکن مخلوق کا شکوہ دل سے خالق کا شکوہ دل سے ہو رہا ہے اور مخلوق کا تو زبان کا ہر دم رہتا ہے ہر گھر میں شکوہ باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے شوہر کو بیوی سے بیوی کو شوہر سے ساس کو بہو سے بہو کو ساس سے سیٹھ کو ملازم سے ملازم کو سیٹ سے ہر پڑوسی کو ہر پڑوسی سے کوئی جلدی یہ کہنے کو نہیں ملتا ملا ہی نہیں مجھے آج تک جو کہتے میرا پڑوسی بہت اچھا ہے ایک دو کے سوا کوئی نہیں ملا اللہ ماشاء اللہ بہت جس کو دیکھو وہی وہ کہہتا میرا پڑوسی خراب ہے بازو والے سے پوچھو کہ بھائی کوئی تیرا پڑوسی کا تو میرا پڑوسی خراب ہے تو ان خرابوں کی دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں اچھا بننے کی بھی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے خدا کے ہو جائیں گے اچھے بن جائیں گے خدا کے نہیں ہوں گے اچھے نہیں بن سکتے ایک ساتھ میں نے ڈاکٹر ابوالحی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا حضرت احسان والی کیفیت حاصل ہو گئی احسان والی کیفیت کا مطلب کہ نماز ایسے پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اس کا احساس رہتا ہے اللہ والوں کے پاس نفس کی چالیں نہیں چلتی بہت سے مریدین ہوتے ہیں جو باتیں بہت بنا کر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے کنوینس کر دیا بمبئی کے زبان میں شیخ کو الگ شیخ سمجھتا ہے مسکراتا ہے کہ کیسا زبردست شکار ہے نفس کا کہ مجھے بھی بےقوف بناتا ہے خود تو بنا ہی بنا مجھے بیوقوف بناتا ہے ویسے اب دنیا ہی رہے گی سب جگہ رسمیں ہر جگہ رسم ہے یہ پیری موریری بھی رسم ہی بن گئی ہے کون پوچھتا ہے کیوں پوچھے گا اصلاح مقصود ہی نہیں ہوتی کسی کو کہیں جانے کی عادت کسی کو کہیں آ جانے کی عادت کسی کو مجلس کسی کو مہانا تو یہ تو اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم بنوا اللہ بانوا کہا کہ حضرت مجھے احسان والی کیفیت حاصل ہو گئی اور احسان والی کیفیت کا مطلب نماز ایسے پڑھنے پڑھنے لگا ہوں گا اللہ دیکھ رائے کا دھیان ہو گیا حضرت فرمایا نماز میں ہی یا نماز کے باہر بھی تو خاموش ہو گئے نماز میں ہی یا نماز کے باہر بھی تو خاموش ہو گئے غصہ ہے کے اوپر تیز آنکھ نکال کے چلے آئے اور باہر آ کہہ رہے نماز میں استزار ہے استزار فدابندی ایک استظار فدابی جس کا نماز کا استظار خدا بندی مقبول ہوگا وہ باپ پہ کبھی ٹیڑھی نگاہ نہیں ڈالے گا بازار میں کبھی گندی نگاہ نہیں ڈالے گا زبان سے کبھی غیبت نہیں کرے گا اور اگر ہو جائے گی تو اتنا پشتائے گا کہ منائے گا ماں باپ کو پکڑ کے نہیں معاف کرو ہم کو معاف جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں گھر سے نہیں جاؤں گا مقدس سے میں بھی پیر بن گیا ہوں ہمارے حضرت کے حضرت نے یعنی حضرت شاہ وسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ مفتی محمد حنیف صاحب جو حضرت کے مرید تھے شاگرد تھے کلیفہ بھی لیکن حضرت سے پوچھا مفتی محمد حنی پیر ہونا آسان بات ہے پیر ہونا آسان بات ہے حضرت نے عرض کیا حضرت یعنی ہمارے حضرت نے اپنے حضرت کے سامنے کہا کہ حضرت پیر ہونا تو بہت مشکل کام ہے پیر بننا بہت آسان کام ہے تو حضرت نے پوچھا بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ پیر بننا کیسے آسان ہے فرمایا نیچے موٹا سا گدا رکھ لیا دائنے بائیں پیچھے تکیہ لگا لیا دو چار آدمی سامنے بیٹھ گئے اور ہاتھ ایسے رکھ کے دس بھی پکڑ لیا پیر بن گئے پیر بننا بھی مشکل پیر ہونا بھی مشکل اور مری ہونا بھی مشکل اب تو سب مشکل ہی مشکل ہے ایک صاحب جہاں میری جماعت آج سے بیس پچیس سال پہلے بہت جاتی تھی بڑا مجاہدہ تھا اس علاقے میں بہت مجاہدہ تھا مچھر دیوار نظر نہ آئے مچھر ہی مچھر نظر آتے تھے ایسی تکلیف تھی لیکن بہرحال کام تو مجاہدے میں صحیح ہوتا ہے ہدایت تو مجاہدے میں ملتی ہے نصرتوں میں نہیں ملتی ملی ہدایت بھی نصرتوں سے چھن جاتی ہے جیسا دیکھنے میں آ رہا ہے اس لیے اس علاقے میں جہاں بار بار جانا ہوتا تھا تو کچھ مسلمان مالدار بلڈر تھے اور کچھ اور تھے اس طرح کے جہاں ملاقات کے لیے جاتے جو بڑپٹیوں میں بہت جاتے سب بھنگال دیتے ہیں ہم لوگ اللہ کا احسان ہے بہت مہربانی اللہ پاک قبول کر لے اور جتنی سستی کا پلت ہو اسے معاف کر دے جماعت کے کام میں نکلنے جماعت میں نکلنے والا آدمی اگر وقت کو ضائع کرتا ہے تو ایسے راستے کی ناقدری کر رہا ہے جس سے قیمتی راستہ نہ ملے اس لیے وہ پائے گا نہیں تو اسے بڑی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے جماعت میں نکلنے کے بعد تو خصوصا کوئی منٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے یا اجتماعی یا انفرادی اعمال ہر وقت ہوتے ہی رہنے چاہیے ضرورت پر سو جانا چاہیے اور اب تو سوتے ہی رہنا چاہیے چل رہا ہے ہم کہہ رہے ہوتے ہی رہنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں اور نکلتا نہیں خروج نہیں ہے اس لیے اس کی بات مت سننا مس مصن. کون کہتا ہے سنو تم نہ سنو نا ہم کہاں تمہارے پاس جاتے سنانے اس لیے وقت کا ضائع کرنے والا تو سب سے بڑے خسارے میں ہے یہ وقت کی بات کیوں آ گئی بھائی یہ وقت نہ سر کیا کہہ رہا تھا ہاں بستی میں وہ پیری مونی جی پہ آتا ہے تو وہاں اب ہم برسوں سے جا نہیں رہے ہیں جا رہے ہی نہیں جاتا تو کیا کرے شروع میں حال سنایا آپ کو بولے ہاں اس کے لیے پہلے سنایا تھا کہ تبدیل میں نہیں جاتا تو سمجھو کیوں نہیں آپ سمجھ میں آیا بہت دور سے چل کر آتا ہے بہت دور سے چل کر آیا ہے یو پی سے چل کر آئے ہیں تو دوری تو ہے نزدیک کہاں ہے جب بلڈنگ میں ہمارے نیچے نماز ہو اور اوپر سے نیچے آ کے جماعت میں شریک نہیں ہوتا تو کیسے کہیں جائے گی یہ تو بتا دو اے جاوید کو اللہ اچھا رکھے اس بچے کو جلدی کوئی خدمت نہیں کر سکتا میرے بھیا سامنے بیٹھے ہیں بھائی جان ہمارے بولتے واقعی میں اسے خدمت کرنے والا جلدی ملے گا نا بیٹا تجھے مل گیا کوئی جیسی تیری طبیعت ویسے تجھے قادی اللہ نے دے دیا نہیں ملے گا جلدی اشارے سے پہلے بات سمجھتا ہے سے ہر فتنے سے بچائے آم. کیا بابا کو کیا چاہیے بارہ منٹ کی دوری تھی ہمارے گھر کی حرم سے بارہ منٹ کی دوری تھی اور میں چل نہیں پاتا تھا تو نمازیں میری کمرے پہ ہوتی تھی نیچے نہیں جایا جب جا کے ہلٹن میں گھر لیا کس میں آپ جانتے ہلٹن مکے کا وہ ہوٹل ہے جس کے باہر قدم نکالو تو حرم کے شہر میں ہی پڑتا ہے نکالو تو میں پڑتا ہے حرم کے شہر میں ہی پڑتا ہے ہلٹن ایسا ہوٹل ہے کہ قدم باہر نکالو ہوٹل سے باہر آؤ تو حرم کے شہر میں پڑتا ہے اس میں بھی دو نمازیں میں نے گھر پہ پڑھا میں نے کہا سا جاوید آج نہیں جائے جاتا لیکن لالچ جاوید کو یہ تھی کہ بابا اگر حرم میں یہاں باہر بھی نماز پڑھ لیں گے لپس اتریں گے یہاں شامل ہو جائیں گے تو حرم کی جماعت کا ثواب تو ملے اب ایسے بھی تم لوگ تنس تانہ بہتان لگاتے رہو مجھے کوئی برا تو لگتا نہیں اس لیے کہ میرے بڑوں نے سکھایا تنز تانہ نیبت بہتان گالیاں برائیاں اگر یہ سب سننے کا حوصلہ نہ ہو تو کام مت کرنا جب کام کرو گے تو کہنے والے پیدا ہوں گے ان کو کہنے تو تم اپنا کام کرو تو جب چلا ہی نہیں جاتا تو کیا کرے جب چلا جاتا تھا تب دیکھتے زمانہ چلا تھا کہ احساس چلتے تھے ایک ایک بجے رات تک ملاقاتیں ہوتی تھی اور تعجب کسی دن فوت نہیں ہوتی تھی یعنی کہ رات کی ملاقات کر کے سوتے تھے اور نہیں تو پوری جماعت تھی میرا کوئی کمال کوئی جماعت میں ایسا رہتے ہی نہیں تھا چھوڑے نئے بچے آتے تھے دو چار دن نہیں لگ پڑتے اس کا وہی پڑھنے والے بن جاتے تھے یہ راستہ ہے اللہ کی پسم اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور زندگی لگانے کی چیز ہے اس راستے میں لیکن اصولوں کی پابندی کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر اپنی کمیوں کو نگاہ رکھ کر اور سیکھتے سکھاتے ہوئے جو چلے گا اس کو تو بہت کچھ ملے گا اور جو دوسروں کی کمیوں پر نگاہ کر کے چلے گا اور دوسروں کی نفے کے لیے چلے گا اسے کچھ نہیں ملے گا اس کا باتوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا کل فون آیا نو ایک ساتھی سے پوچھا کہ دعا یاد کر لے دعا یاد کر لے تو اس نے کہا نو سال کے بعد آج پہلی دفعہ دعا یاد کر رہا ہوں جماعت میں چلتا کرتا ہوں بولتے سب مت بولو تم کو برا کہیں گے نہیں ہم جگائیں گے تو کچھ جاگیں گے کچھ سیکھیں گے کچھ برا کہیں گواہ موجود ہے دونوں موجود اسی بمبئی میں یہ تو کام ہے کرنے کا یہ کسی کے کہنے سے کرنے کا کام نہیں ہے ہماری دکان ہم کھولیں گے ہمارے کاروبار میں ہم جائیں گے یہ ہمارا دھندا ہے تبلیغ ہمارا دھندا ہے کیوں دھندا ہے نبی علیہ الصلاۃ السلام کے بعد اب کوئی آنے والا نبی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا یہ ڈیوٹی ہماری ہے ہم سمجھے نہ سمجھے ہر ایک امتی پر ڈالا گیا ہے کام اپنی بساد پر اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے کرو اپنے طریقے پہ کرو گے تو پھر پتہ نہیں کتنے فتنے کھڑے کرو گے اس لیے دعوت و تبلیغ دونوں سے جو کام برسوں پہلے حضرت علیہ السلام کی برکت سے چلا تھا وقت اس کام کو انہی وصولوں کے ساتھ کرتے رہو دیکھو کتنا نفع ہوتا ہے اور کبھی کوئی کمپنی اپنے نفع دینے والے وصول کو نہیں بدلتی لیکن ابھی کچھ لوگ ایسے نادانی پر آئے ہیں کہ نفع دینے والے وصولوں کو بر بدلتے جا رہے ہیں اور دنیا نے توڑ دیکھ لیا کہ جس کام نے ساری دنیا کو جوڑا تھا اس میں مسجد وال جماعت کے دس ساتھی کے دل نہیں جڑ رہے پھر بھی پتا نہیں ہوا کیا ہے یا حرام مال جا رہا ہے یا حرام پر حرام اعمال سے توبہ نہیں ہو رہے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کسی بھی دکان لٹ جائے نقصان ہو چوری ہو جائے مال کم ہو جائے نفع نظر نہ ہے پھر بھی وہ اللہ بن کے دکان کھولے پھر تو, تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہوا کیا ہے بہت کچھ کہنا نہیں ہے کہنا بھی نہیں چاہتا لیکن میرا اللہ کہلاتا ہے کہہ دے تھوڑا تو کہہ دے کچھ لوگ جا کے نہیں ایک عالم نے کہا میں نے کام چھوڑ دیا جب سنا قرآن حدیث کے خلاف بیان ہو رہا ہے کون جھگڑا کرے گا جا کے جب کوئی سننے کو تیار نہیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ عالم ہیں یہ کام تو زندگی پر کرنے کا ہے کوئی غلط کرے گا تو چھوڑ دیں گے کیا پھر ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کیا ہو گیا الحمدللہ کا آپ کام کریں گے یعنی کام تو ہمارا ہے کوئی خراب کرے گا تو چھوڑیں گے ہماری دکان پہ کوئی غلط کام کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے دکان بند کر دیں گے نالک دس ملازم ہے دس کے دس نالائک ہے بھائی دکان ہی بند کر دیں گے دکان کھولیں گے بیٹھیں گے روئیں گے اپرادھ مانگیں گے دکان تھوڑا ہی بند کر دیں گے یہ تو اللہ کے نبی کی اے, کا احسان ہے ان کی برکت ہے کہ ہم کو وہ کام ملا جو امبیا کو دیا جاتا تھا. پکڑ اتنی نہیں ذمہ داری اتنی نہیں اور کام اتنا بڑا دیا گیا اس لیے کسی کے کہنے سے کرنے کا نہیں ہے کسی کے کہنے سے چھوڑنے کا نہیں ہے یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر ایک کو کرنا ہے باہر پیری موری دی میں بات چلیے گی بات وہی رہ جائے گی یار کتاب ہاتھ میں ہے میرے ابھی تو گشت کے زمانے میں ان کے پاس جاتے تھے کہ شاید یہ بھی لگ جائیں گے شاید یہ بھی لگ جائیں گے اس لیے ہم لوگ لوگوں کے پاس جا کے لگے رہتے ہیں ایک سیٹ بہت بڑا اپنے علاقے کا سیٹ مانا جاتا تھا میں اس کے پاس بہت جاتا تھا اور جب جاتا تھا تب وہ مجھے خوب سناتا تھا قوم کو ایسا ہونے امت تو بولنے نہیں جانتے بے امت جانے نہیں تو امت کا غم کیا آئے گا قوم بولتے ہیں مسلمانوں کا دینی طبقہ جو جماعتوں میں نہیں گرا وہ امت امت کہہ کے رونا نہیں جانتا قوم قوم کہہ کے سکھوا جانتا اور جو اس راستے میں بھٹک کر امت کے دینی اعمال میں وہ سدا دیکھتا ہے کہ امت اتنی گر گئی تو روتا ہے کہتا ہے اللہ امت کا کیا ہوگا اور دیکھو نوجوانوں کو رونے کا زمانہ تھا اسلام نام کا ایک لڑکا یہ تندوس تھا سترہ اٹھارہ سال کی عمر دکھتا تھا اٹھائیس سال کا इतना मोटा ऊंचा तंदुरुस्त तंदुरुस्त था बहुत ताजुक में जगा उसको तो पैर फैला देता था तो खूब दबाना पड़ता था उठता नहीं था लेकिन अब कब तक असर ना होगा कब तक असर ना होगा एकाक हफ्ता गुजरा होगा उस पर असर होना शुरू हुआ कि सब उठते मैं सोता हूं एक कहने लगा روز سونے کے پہلے سب بیٹھے تھے لیٹنے کی تیاری ہو رہی تھی کا تعجد میں جس کو اٹھنا ہوگا مجھ سے کہے گا میں جگہ دوں گا ارے سب ملٹ کے دیکھنے لگے کہ ارے اسلم تو جگہ آئے گا بھائی ہم جگہ دیں گے انشاءاللہ بولو تو صحیح پھر میں اس کو پوچھا میرے اسلم کیا بات ہوئی کہنے گا مجھ کو بہت چوٹ لگی اس بات کی کہ سب رات کوٹ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں سب جگہ سسکیاں ہسکیاں ہوتی ہیں اور میری آنکھ کھلتی ہے پھر بھی میں سو جاتا ہوں اس لیے میں نے بھی طے کیا اٹھوں گا تو میں میرے اللہ پاک سے کہہ کر سونے لگا کہ اللہ پاک مجھ تو اتنے بجے جگہ دیجئے تو میں سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں یہ راستہ سولہ سال اٹھارہ سال کا بچہ امت کہہ کہ کے رونے والا بنتا ہے وہ راستہ ہے لیکن آج اپنی فکر نہیں تو امت کہہ کہ کے کیا روئے گا آدمی کیا رہے گا بار وہ مجھے سناتے رہے लाइब्रेरी होना चाहिए अस्पताल होना चाहिए और बिल होना चाहिए और कारखाना होना चाहिए और ये होना चाहिए ये होना चाहिए वाले बहुत से बड़े बड़े खाके बनाते ये होना चाहिए वो होना चाहिए भाई आपको धूप लग रही है आप यहाँ आए आप इधर है मेरे पास यहाँ आइए करीब भाई और इधर किसको भाई यहाँ आ जाओ बेटा इस तरफ यहाँ बहुत जगह और आ پاک بڑی گا ایسے کم والے بہت ملتے ہیں یہ ہونا چاہیے سانڈا گل میں بھی ایک صاحب سے مر گئے اللہ ان کی مفرت فرمائے اور جہاں یہ تبلیغی آدمی ہے ابھی بات شروع کرے گا تو بیچارے بس وہ اور یہ جملہ بے بولتے تھے انیسسری ویسٹنگ آف ٹائم اینڈ منی یہ تبھی والے کہتے تھے مجھ سے اور میں سنتا تھا کہ کتنے دن کہو گے ہم بھی سنائیں گے تم بھی سناتے رہو تم ابھی زیادہ سنا رہے ہو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں سناؤں گا زیادہ تم سنو گے اور پھر تم سنانے والے بنو گے وہ جو میں سنا رہا ہوں دو ہو جائیں گے تو تجربہ ہے تو کہنے لگے دیکھیے آپ آپ دیکھیے تو صحیح ہے گولی بار ہے سارے مسلمانوں کی بستی ہے حالانکہ سارے مسلمان نہیں ہیں کچھ مسلمان زیادہ ہے علاقے میں اس کے آگے سارے غیر مسلم ہیں ایک اسپتال نہیں بنا سکتا مسلمان بچوں کی فیس نہیں بھر سکتا کتنے لڑکے بیکار گھوم رہے ہیں کام نہیں ہے ان کو میں بہت دفعہ سن چکا تھا میں نے ان سے کہا کل فجر کے بعد میں ہم دونوں نکلیں گے آپ پہلے ناشتہ کر لیے چاہیے تو یا بعد میں آ کے کیجیے گا ایک گھنٹہ صرف یہ جن کے بارے میں بہت دنوں سے سن رہا ہوں نا ان کے بنانے کی محنت کریں گے کوئی نوجوان پکڑ کے لائیں گے مولے والوں سے گارنٹی لینے لیں بھائی ایماندار تو ہے نا آپ اپنی دکان پہ کام پہ رکھ لیجئے گا ایک کو میں میری دکان پہ رکھ لوں گا کسی کے سفارش کر کے رکھواؤں گا ایسے اگر ہم لوگ ایک بچے کو کام پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ سال بھر کے اندر اس آبادی میں کوئی بےکار تو نہیں رہے گا اتنے بچے تو نہیں بےکار ہیں اور پوچھیں گے کوئی بیوہ ہے یتیم ہے تو اس کے گھر جائیں گے اس کے گھر راشن بھرائیں گے کچھ آپ دیجیے گا کچھ میں دوں گا کچھ محلے والے سے کروں گا کل انشاءاللہ صبح سے کام شروع کریں ارے بھائی اپنا کام ہے کیا میں نے کہا زندگی بولنے کے لیے ہے کیا ایسے بولنے والے بہت ملیں گے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو اس کو لے کے نکلے جس کی بہت دنوں سے تقریر سنائی ہے تو دوسرے بیچ میں آ گئے تھے کو سنایا ایسے میرے بیچ میں بہت لوگ آتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے ہم کو بھی ہدایت دے تو جب لے کے گئے اور ویدار جا رہی تھی جماعت کام نہیں ہوتا تھا ایسا علاقہ تھا معدنے کو دوڑاتے تھے مار ڈالیں گے بولتے تھے ہاں جا کے پوچھو وکیل خلیل زندہ ہے پوچھو آ جا کر اسے پوچھو کہ شکیل آتا تھا کیا کچھ کرتا تھا کیا. کیا ہے زندہ جا کے دیکھو نا پوچھو اس کو وہی وہ بتائے گا میری زبانی مت سنو اسی زبانی جا کے سنو کیا تھا کیا اللہ نے کرایا ہے ٹرین میں بیٹھے اپنی لوگ پیدا, اپنے لوگوں کا لوگ کام میں ہے کلمہ سن لو نماز دہرا لو سب کرو کلمہ یاد نہیں تھا صحیح اس کا شخص کو جو آج دس سال سے مجھے تقریر سنا رہا تھا یہ تو اس راستے میں نکلیں گے تو حقیقت کھلے گی ابھی تو ڈھکی ہوئی تو خیر اس علاقے میں بہت جانا ہوا بہت ملاقات ہوئی بیس سو سال ہو گیا وہ پتا نہیں کتنے سال کے بعد مدینے پارک میں ملاقات ہوئی کہاں تھے ہم لوگ? رسمی پیر رشمی مرید پوچھنے لگے مل گیا کہ ارے شکیل بھائی یہ شکیل بھائی سدیق بھائی نہیں وہ بھی ایسے ہی شکیل بھائی بولتے تو سنا ہے تم نے خلافت لیا ہے ہم نے کہا ساڑھے تین لاکھ میں لیا تھا پہلے اب تو کچھ سستی نہیں مہنگی ہوئی ہوگی ریٹ تو سب بڑھ گیا خلافت لیا ہے مرید ہوئے ہیں مریدی کو پتہ نہیں کیوں مرید ہوئے اور ہدیہ بھی اتنا خراب خراب ادھر دیتے بےچارے مہنگا بھی خرید کے رہتا ہے ایسی پیکنگ میں لے کر آتے ہم نے آپ لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ ہمیں ہدیا دیجئے کہا کبھی ہاں مذاق میں میں نے آپ سے کہا بھائی کہ اگر دیتے ہو تو مجھے کیوں نہیں دیتے تو مذاق میں کہا تھا حقیقت میں نہیں کہا تھا لیکن اگر دینا ہو تو کم سے کم پوچھئے تو صحیح کہ میں آپ کو ادھر دینا چاہتا ہوں ایک آدمی نے فون کیا وہ بہت اچھے لگے بابا میں آپ کے لیے اطر خریدنا چاہتا ہوں کتنے کا خریدنا چاہتے ہو بیٹا انہوں نے کہا سو روپیہ میں نے کہا مجھے سو روپیہ دے دو میں جو ادھر خریدوں گا اس میں شامل کر دوں گا سو روپیہ جو ادھر خریدوں گا اس میں تمہارا سو شامل کر دوں گا کہ جس کے لگانے سے چھینکے آدمی بخار آتا ہے اور میں نے دیا دیا ادھر لینا پڑتا ادھر دے دینا پڑتا احسان پر ہوتا ہے کیوں احسان کرتے بھائی پر کا حق ادا کر رہے دے کر नोरी होने का हक अदा कर कपड़ा खरीद के लाएगे 100% परसेंट पॉलिस्टर इतना मोटा जिंदगी में कभी ना पहनू अल्लाह बचाए नबी अली सलाम को कॉटन पसंद था कॉटन पहनते इसका मतलब यह कि नहीं दूसरा कपड़ा ना पहना जाए तो पूछ तो लेते कि कैसा लाओ कुछ भी ला दे। के देंगे अब उठा के देखो इतना मोटा कपड़ा क्या करूंगा भाई तू सिला ले बेटा मैं क्या करूंगा मेरे काम ऐसा है मुझ पर हर लाइन का कबाड़ा हुआ हदिया जरे का भी कबाड़ा हुआ सत्तर छिहत्तर आदमी जा रहे थे गुरेली और शायद 70 के हाथ में दो दो ढाई ढाई तीन तीन किलो मिठाई रही होगी हमारे हजरत क्या दुकान खोलेंगे मिठाई की सवा दो कुंटल दुकान लेके ले क्या करेंगे सवा दो कुंटल मिठाई लेके हजरत क्या दुकान खोलेंगे एहसान हजरत पर सवा दो कुंटल मिठाई के पैसे देते तो कितने मेहमान खाना खा लेते سب کباڑا کچھ سیکھتے نہیں اور جتنا جان گئے ہیں وہ تو اپنے کو افلاتون سمجھتے ہیں دن بھر بولتے دن بھر دنیا کو سمجھا رہے ہیں اور ایک موٹی سی بات سمجھے نہیں ہیں اور دنیا کو سمجھا رہے ہیں یہ سب باتیں کیوں آ گئی بھائی ہاں ضرورت تھی ضرورت ایک آدمی جنتا سے چلے انہوں نے بیان سن لیا تھا تو کہا کہ میں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کتنے روپے ہدیا میں دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا روپے تو دینا نہیں تھا کچھ سامان خرید کے دوں گا مجھے کچھ کہ سامان تو روپے سے ملتا ہوگا پھر ہی ملتا ہوگا تو مجھے بھی بتا دیئے میں آ جاتا ہوں مکہ چھوڑ کر پہلے لے کے جاؤں کہنے لگے پچیس تیس ریاض میں نے کہا فروٹ خرید لائیے کیا کیجیے اور اس سے بہتر اگر آپ وزن نہ لانا چاہیں تو بہت اچھی بات بتا دوں بہت پرانی بات ہو گئی آپ مجھے دے دیجیے میں اس سے مسلح خرید لوں گا اور یہاں اسی پہ نماز پڑھتا رہوں گا گھر پہنچ کے پڑھنے کا وعدہ نہیں کبھی کبھی ڈبل بچا کے پڑھ لوں گا یہاں پڑھ لوں گا آپ کو حرم بھی لاکھ روپے کے بھاؤ سے مل جائیں لاکھ کے سے एक ने एक लाख है ना भाई आ? तो कहां पूछते फिर पूछा जाता है जो हमें पसंद जो हमने कहा गोश्त नहीं मुर्गी नहीं कबाब नहीं कलेजी नहीं पाया नहीं सीरी नहीं कुछ भी नहीं दाल सब्जी बना देना और सब्जी भी इस बाजार में मिल रही वो बताता हूं भिंडी बनाना या तुरही बना देना मिल रही है ना कहने लगे हां मिल रही है खाने बैठे तो गोश्त है और बैगन का भरता है मैंने कहा क्या करता है भाई हजरत गोश्त और बैगन का भरता है मैंने कहा ये तो बोलो क्या करता है दोनों में से एक भी नहीं कहा दूध है तेरे घर में आज दूध पीने का जमाना चला गया पेप्सी पी रहे اور پیپسی کو لکھا جاتا ہے بے بسی پورے عرب میں لکھتے ہیں بے بسی حیر آپ پیپسی نہیں پیتے ہمیں بے بسی نہیں چاہیے ہم کیا کریں گے لیں معلوم ہو گیا کہ اس میں اتنے پرسنٹ شراب ملنی رہتی ہے اور یہ فرانس کی ریسرچ ہے یہاں کی نہیں ہے تو بھی چھوڑنے کو تیار ہے دلہ ماشاء اللہ ماشا. آخر ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا دو بات میں سے کوئی بات ہے شکیل بھی کان کھول کر سن لے آپ بھی سن لیجیے آمال حرام پر دوا میں توبہ کے بغیر مسلسل کیے جا رہے ہیں یا مالے حرام کسی راستے سے پیٹ میں جا رہے ہیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی کمانے میں خود تو محتاط ہے لیکن بہتوں کہاں ایسا غلط مال ہے جہاں جا کر کھاتا ہے کتنا کھائیں گے تو ناراض ہو جائے گا میں بتوا بھی نہیں دیتا میں مسئلہ بھی نہیں دیتا آپ کا اپنا معاملہ ہے میرا اپنا معاملہ کہ غیبت کرتا ہے کوئی آدمی تو بہت بدخلاقی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو روکوں یعنی اگر کوئی بڑا بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے تو اسے کہا جائے غیبت مت کرو یہ بدخلاقی ہے اور جو نیبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی نیکیاں دوسروں کو دیتا ہے اور جو سنتا ہے وہ بھی دیتا ہے تو نے کہا آپ تو بہت باخلاق ہے اگر آپ کے جیب میں سے میں اوپر جو ریال دکھ رہا لگ رہا ہے اس کو میں نکال لوں تو آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے نا کہیں گے ہاتھ پکڑنا روکنا تو بدخلاقی کی بات ہے کیا خیال ہے ہاتھ پڑھایا تو مسکرام لے یہ مسکرانے میں انکار ہے یہ مسکرانے میں انکار ہے کہ مت ڈالو اتنی زمان ہم نے بھی پڑھا ہے अरे कुछ समझ रहा है, ऑफिस आप कह रहे हैं काम की बात और वहां मरना जुनेस सुन रहे हम तो बोलेंगे यार बाबा की गाड़ी तो हमेशा पटरी से उतरी रहती है कहां वालदेन की बात कर रहे तो और कहां इतनी सारी बात कर गया फिर कह देंगे हमारी तबियत ठीक नहीं है घंटा सवा घंटा होगा अच्छा फिर वालदेन के बगैर तो दुनिया ही में नहीं आते इसलिए उनको कैसे छोड़े आइए फिर सुनिए قرآن پاک آپ سے والدین کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے یا سنیے اللہ کا پاک کلام والدین کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے یا سنیے اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں چاہے ایک ان سے پہنچے یا دونوں اور بڑھاپے کی بعض باتیں جوانوں کو گرا ہونے لگتی ہیں اور اس وجہ سے ان کی کوئی بات تجھے گرا ہونے لگے تب بھی ان سے کبھی ہوں بھی مت کرنا اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے, کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے اور صرف ظاہر داری ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے اگر تم سادت مند ہو اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے اور تم توبہ کر دو تو وہ توبہ کرنے والے کی قطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے سن لیا نا بھائی عمل ہے نا اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں اب وہ ان کے ساتھ تیز بات تو نہیں کریں گے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ایسی توازو آج اور ادائے خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے بے ادبی نہ کرے تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ کافری ہوں اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے ان کو نام لے کر نہ پکارے کسی کام میں ان سے پہل نہ کرے ان کو راضی کر لے آگے کیا ہے جائز کاموں میں ان کی تاج کرے ناجائز کاموں میں بیٹا کہہ رہا ہے مجھے بیٹا جماعت پہ پیرا آیا گیا باپ جماعت پہ کبھی نہیں گیا مخالفت کرتا رہا اب شادی کا وقت آیا بیٹا کہتا ہے سادگی سے کریں گے باپ کہتا ہے نہیں ہم تو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے تو باپ کو نرمی سے سمجھائے باپ کو دین بتائے سمجھ میں آیا کہ میری بات نہیں مانے گا تو الما سے ملائے کہ شادی کا طریقہ یہ ہے شادی جو ہے دینداروں کی ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کی تو کیسی بھی ہو سکتی ہے لیکن دینداروں کی تو ایسی جو ہے جو سادگی سے ہو ایک لڑکا آتا تھا وہ کہتے تھے تو امی کہ اتنا کریں گے اتنا کریں گا بات بہت پرانی ہو گئی اس کو ڈھائی تین لاکھ روپیہ قرض لے کے تب سب کام ہوتا کتنا تو بولے تیرے پاس ہے نہیں کیا ہے تیری امی نے رکھا ہے ترے امی بولتی ہے تو کہیں سے قرضہ لا کما کما کے بھرنا میرے تری امی ابو سے بات کر تو ہمیشہ بات کرتا تو امی امی کہتا ابو تو کہتے ابو ابو ابو میں نے بہت اس سے کہا جا سمجھا جا سمجھا جا سمجھا مگر اس کی ماننے کو تیار نہیں ہوئی میں نے اس سے کہہ دیا کہ اب جگہ تو بولنا کہ دو تین لڑکیاں دیکھا ہوں اور اس میں سے پسند ہے اچھے دیندار لوگ ہیں اور مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تم وہ ڈھائی تین لاکھ خرچے والا نکاح چاہتی ہو اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ساتھوں سے کر لیں تم نکاح کر کے कोई कहीं किराए पर मकान लेकर रख लूंगा तुमको कोई तकलीफ नहीं दूंगा आता जाता रहूंगा तो मां तो एकदम घबरा गई कि ये क्या हो गया कह तुम तो ढाई लाख वाली तीन लाख वाली करना चाहती हो और मैं बगैर पैसे वाली और मेरे पास पैसा तो है नहीं और मुझे शादी की जरूरत है तुमने बहुत देर कर लिया अं तुमने कहा बता रहे तुम अम्मी हो ना तुमसे बताया बेगैर कर कैसे करूँगा इसलिए जा अगले हफ्ते या दस दिन महीने के अंदर इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ अब अम्मी बदली धीरे धीरे फिर हो गया सादगी से निकाल हुआ सादगी से हुआ अच्छे अम्मी अभी भी दोनों जी रहे हैं अच्छे हिमाचल में तम खा रहे हैं तो अम्मी को डाटा कितना डांटा डाटा गुस्सा किया क्या आपसे कहा है तदबीर करो तदबीर करो तदबीर वालों से पूछो जाता है कैसे तदबीर की जाती है तो बताएंगे एक दाम आते थे कह रहे क्या कह रहे हम तो सिबत करते नहीं मेरी बीवी जरूर कुछ ना कुछ कहती है जब घर चले जाओ तो एक बात तो हर दो दूसरे में समझाने के बाद भी कहती है आज अम्मी ने ऐसा किया तो मैंने कहा तो तुम उसे रोकना चाहे तो, तो आसान तरीका है जब रोक है अम्मी ने ऐसा किया तो कौचा बैठना अभी अम्मी को बुलाती हूँ बुलाता हूँ सामने तू बोल ये तो तू अरे रहने दो ना खाली झगड़ा होगा फितना होगा तू तू ही रहने देना फिर झगड़े फीतने की बात क्यों करती है ना आता है असल में करना नहीं चाहते करना नहीं चाहते इसलिए सीखना पूछना नहीं, नहीं इतना सा मोबाइल लेकर बच्चा तस्वीर उतारता है तीन साल का बच्चा ढाई साल का बच्चा सबकी तस्वीरें उतारता है गेम निकालता है बातें करता है दिखाता है वो करना चाहता है तो वो करता है और मेरे जब उड्डा नहीं करना चाहता तो कुछ आते ही नहीं कोई फंक्शन नहीं मानो असल तो करने की बात है اس لیے ماں باپ کی برما برداری کرنا ہے کرنا ہے انشاءاللہ اگر اللہ اگر چفی رہو کسی کے اماپا کافر رہو تو بات تو ویسے ہی کریں گے میں نہیں کروں گا فکر کسی کام ان سے پہل نہ کرے ہم بالمعروف اور نہیں آنی المنکر میں نرمی کرے کوئی بات تو داوت بھلے کام کی دینا ہے اس میں کسی برے کام سے روکنا اس میں نرمی کرے ایک بار کہے اگر وہ قبول نہ کرے تو خود اس میں سلوک کرتا رہے اور ان کے لیے دعا استقفال کرتا رہے اور یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے یعنی حضرت ابراہیم علا نبی عنا علیہ اللہۃسلام نے ایک مرتبہ نصیحت کرنے کے بعد اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ اچھا اب میں اللہ تعالی سے تمہارے لیے دعا کرتا مرانے سکھایا نا برانڈ نے سکھایا جیسا کہ سورج مریم کے تیسری لوگوں میں آیا ہے حرم عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے والدین زندہ ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جاتے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جاتے اگر وہ ان کو اگر وہ ان کو ناراض کر دے تو اللہ جل شاہو اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو راضی نہ کر دے کسی نے عرض کیا کہ اگر وہ ظلم کرتے ہوں صحابہ نے کچھ چھوڑا تھوڑا ہی اور جو نہیں سمجھتے تھے سب پوچھتے ہم جو نہیں سمجھتے اسی کا بیان کرتے ہیں اور ایسے کرتے جیسے ہم سمجھے ہوئے واہ سبحان اللہ کیا بات اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کیسی بات ہے دوستو یہ سب بات بیان کی نہیں ہے ذرا سوچے تو صحیح حضرت اتنے عباس رسید فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے والدین زندہ ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جاتے ہیں اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیاں اس سے بہت دور ہو جائیں گی اور بھلائیاں سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گی تو جنت میں جانے کے لیے برائی چھوڑنا پڑتا ہے نا تیسرا مطلب بھی ہے اس کو برائیاں چھوڑ دینا بہت آسان ہو جائے گا بھلائی وہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا چوتھا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں تو اس کی نامال میں خلاص ہوگا نہیں نکلنی سبز میں سے باتیں کیوں بھائی موتی صاحب ہے نا اس کے پیچھے سب باتیں ہیں نا لکھی ہوئی نہ لکھی ہوئی نہ چھپی تو ہے چھپا بھی چلتی ہے تو بھی چجی ہوتی ہے کہ اندر کیسی ہے دیکھ لو علما کھول کر بیان کرتے تو بھی نہیں جاتے کہ جا کے معلوم کرو کیا ہے کہتے چلتے چلتے مار کے نکل جاتا ہے ہم نے کہا میں شبو کا دادا ہوں چلتے چلتے سب کو چھیڑتا ہے وہ ارے ایک دفعہ اگر لگ گئی تو توبہ کرو نا کر لو نا توبہ بار نہیں کریں گے ہم سب چاہتے ہیں لوگ ہماری پوری بات منائیں بتا دو کوئی چاہتا ہے اینی بات مانے کوئی تھوڑی سی نہیں مانتا ہم ناراض ہوتے اللہ کے ہم زیادہ نہیں مانتے اللہ ناراض نہیں ہوگا گری میں سب کچھ بنانے کو دے دیا اللہ نے اسی پیاری شریعت دیا ایسے حکام بیان کیا ایسے قانون ایسے دستور بنائے کہ تم کو کسی چیز کے حاصل کرنے کے باہر جان نہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے گھر میں کر دو گنا کے چھوڑنے کی مشق کرنا ہے آپ باز در کو راضی کر لوں گسا بہت ہے بیوی ناقس لگ دیا تھوڑی سی کمی ہے معاف کرنا بیوی اللہ نے بنایا ہے میں نے تو بنایا نہیں انہوں نے بنایا ڈھائی میں تھوڑی سی کمی رکھا تو ویسے نکلو گی اس میں کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں صبر کے ساتھ جیو غصہ مت کرو تو گھر میں رکھ دیا کا بہت گا ہے علاج گھر میں ہے کہا کیسے علاج ہوگا گھر میں ڈاکٹر تو ہے نہیں بولے جو تمہاری بیوی ہے ذرا علاج کر دے گی ایسی باتیں کرے گی تمہیں غصہ آئے گا وہ صبر کر لے گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی بے صبرہ صبر والا بن جائے گا صبر سے خدا مل جائے گا بیوی کی سب اللہ ملانے کے لیے کاس سے اللہ ملے گا اسی لیے تھوڑی کمی والی دیا تھا کہ بےقوفی کی باتیں کرے گی اور جب بیوقوفی کی باتیں کرے گی تو غصہ مت کر کیا سمجھاتی ہے ایسا مت کر ہاں اللہ اللہ ہی پاک ہے اس کو تشریح اللہ ہی پاک الحمد سب تاریخ ہے اس کے لیے ایسے انداز سے کہے کہ کانفیڈینس کے ساتھ بالکل کچھ ہوگا ہی نہیں وہاں کہہ کے ہے اور نہ ہو تو یہ مت بولو کہ بولتی ہے؟, یہ ہے لگتا ہے میں ہی کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں سب مل رہا ویسے وہ میرے کو ایسا یاد پڑتا ہے میں ہی رکھ کر کہیں بھول گیا ہوں تو برابر بول رہے لیے आ, बोले शकील बात अभी तुम करो सब और तुम्हारा बुढ़ापा है ना तुमको जरा सबर आया होगा मेरा बुढ़ापा जवानी का है जो जवानी में नहीं सुधरेगा तो बुढ़ापे में कहा सुधरेगा और बिगड़ेगा सुधरना तो जवानी में ही है बुढ़ापे में सुधर जाएगा क्या वहां तो वैसी कमर टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ा हो जाता है सीधा रहा तो भी टेढ़ा हो जाता है वहां कहा सुधरेगा तो पहले ही सुधरना सब अल्लाह ने घर में रखा दे दिया कहा थोड़ी सी कम देता हूँ निभा लेना मैं भी निभा लेता کیا سیدھی بات رکھا اللہ نے تھوڑی سی کم دیا ہے نبھا لینا شکر ادا کرنا میں بھی نبھا لوں گا تو بہت کم لے کر آئے گا سب قبول کر ل میری تھوڑی سی کمی کو جو میں نے اللہ اللہ اللہ تھوڑی کم ہے اللہ کے پاس تھوڑی کوئی کمی ہے وہ ایک ایک خور ایسی بنائے گا کہ دیکھو اس کے تذکرے دیکھو کتاب میں کیسی کیسی ہو رہے ہوں کہ جن کے آچلیاں ڈال دی جائے تو سورج کی روشنی اندھیری پڑ جائے جو ایک دفعہ سمندر میں تھوپ دے تو بغیر پلاٹ کا سارا پانی میٹھا ہو جائے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد ساری دنیا اس کی دیوانی ہو جائے اللہ نہیں دے سکتا تھا کیا ہر گھر میں اوٹ دے دیتا کیا کام ناگائک جو جائے گا لاسٹ میں جنت میں بڑا اللہ کو منا منا کے جائے گا چلائے گا جہنم میں بہت اللہ کہیں گے پوچھو فرشتے سے کیا فرشتے ہو؟ ہوتے پوچھو اس کو کیا ہو رہا ہے چلائے گا ارے بہت گرمی لگ رہی ہے بہت جلا جا رہا ہوں مرا جا رہا ہوں ارے تو کیا ہے کنارے تو کر دو بیچ میں چل کنارے گا تو اس میں ہی تو رکھا ہے کنارے کر دو اس کی آنکھ لگ رہی ہے دیکھو گرمی ہو رہی ہے ارے اب کیا پھر مانگے گا کاچا اب کبھی نہیں مانگوں گا کاچا ٹھیک ہے بھائی سے تھوڑا اور دور کر دو وہاں پہ تو پھر چلائے گا وہ کیا سامنے دکھائی دے رہی ہے مطلب نا برمان کہیں گا اللہ پیار جتائے گا دیکھو میرے بندو دنیا میں بتایا ہے ایسی حدیث سے دیکھو میرے بندو میں تم کو اتنا پیار کرتا ہوں تم میری کیوں نہیں سنتے آخرت کس سے سنا کر کہ اتنے نالے کے ساتھ میرا یہ احسان ہوگا کہ پھر اسے جنت دے دوں تھوڑا صبر تھوڑی تھوڑا سیکھنا سکھانا کیسے گھر میں رہ جائے یہ گھر کیا ہے واقعی آپ گھر میں اللہ والا بن جاتا ہے کیسے رہا جائے کیسے سیکھا جائے کیا جائے والدین ایسی چیزیں کہ والدین تو اس سے بڑھ کے نعمت ہی نہیں ہے خدا نے اپنے تذکرے کے ساتھ جہاں کہا ابھی آئے گی باتیں انشاءاللہ اسی کا بیان اب جی بھی چاہتے ہیں کر لو تاکہ میں پچھتا تو سکوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا اللہ کیا پچھتا میں بھی ملتا ہے سب کچھ دیکھ خرید کے لا سکتے ہیں کہاں سے لائیں گے والدین کہاں گے؟ اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے بانس لائیں گے اس لیے جس کے ہیں وہ بھی سن لے جس کے گئے وہ بھی تدبیریں پوچھ لے اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے کہ عقیدہ رکھو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ مہربان ہے ہر جگہ مہربانی آئے میرا میرا اللہ میں نے والدین کی نا فرمانی کیا میرے والدین دنیا سے گئے اب کیا ہو کہا میں مہربان ہوں تجھے راستہ بتاتا ہوں اب بھی کچھ کر سکتا ہے اس لیے والدین آیات ہے بڑی قدر و قیمت سمجھو اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز گھر میں نہیں ساری دنیا مل جائے والدین کا بدل نہیں ہو سکتا اس لیے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرو کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے والدین زندہ ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جاتے ہیں اور اگر وہ ان کو ناراض کر دے تو اللہ جلشان اس سے راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو راضی نہ کر لے کسی نے ارض کیا کہ اگر وہ ظلم کرتے ہوں یعنی ماں باپ ظلم کرتے ہوں حضرت ابن عباس رضا نے فرمایا کہ اگر وہ ظلم کرتے تو بھی سلم بنٹ کے جواب مت سورہ بنی اسرائیل کی مسکورہ آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کے ساتھ تعظیم و تقریم سے پیش آنے کے لیے چند نصیحتیں فرمائی گئی ہیں اول یہ کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اخ بھی نہ کہو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا یا جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا لفظ اُف بطور مثال کے فرمایا ہے بیان القرآن میں اردو کے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو ہوں ایسا بھی متو دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا فائدہ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشہ پہانا دھونا پڑ جائے تو کبھی اب بھی نہ کرو جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشہ پہانا ہوتے رہے ہیں میں نے گھر میں دیکھا ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ دو چار دفعہ نہیں کہ گھر میں جس کا بھی چھوٹا بچہ رہا ہو بہو کا بیٹی کا خود اپنا بچہ کتنی دفعہ دیکھا کھانے بیٹھی ہیں کہ اس کو پیشاب لگا نہیں تو چھوٹا اتنا ہے کہ بیٹھا بیٹھا وہیں وہیں وہیں دسترخانے کے قریب پیشاب کر دیا اب اس ماں نے سارے گرم کھانے چھوڑ کر اس کو اٹھایا سب نے تازہ تازہ گرم گرم کھایا ماں نے ٹھنڈا کھایا ایک دن بھی کسی ماں نے نہیں کہا کہ بیٹا تیرے لیے میں ٹھنڈے کھانے کھاتی تھی جتاتی بھی نہیں کر جتاتی بھی نہیں کیا جتا ہوں بیٹے اور اگر ہم ایک دفعہ کچھ کر دیں تو جتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ ہوتا اف کہنے سے بھی کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ جلا جلالہ اس کو بھی حرام فرما دیتے اس سے بھی نیچے کوئی درجہ ہوتا تو اس کو بھی حرام فرما دیتے یہ حضرت علی رضی الم کون ہے کون ہے مطلب یہ کہ ایسا کام کرنا حرام ہوا یہ مطلب ہوا نا ماں باپ کی تعظیم و تقریب اور فرم و برداری ہمیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان اس کے متعلق حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب مرد ذلع فرماتے ہیں والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے گھر میں ہم سے فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو نہ انہیں جھڑکو بلکہ ادب سے پیش آؤ قرآن مجید نے یہ کیوں کہا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو فلاں فلاں سلوک نہ کرو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ جوان ہو تو انہیں وہ کہنا اور انہیں جھڑکنا جائز ہے یا ان کے ساتھ تعظیم معاملہ نہ کرنا جائز ہے ایسا نہیں بلکہ جوانی میں ان کا احترام کرنا اور ان کے متعلق ان سارے احکام پر عمل ضروری ہے ان سارے احکام پر عمل ضروری ہے ماں باپ بوڑھے یا جوان ان کی تعظیم و تقریب بھی واجب ہے اور ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا جائز نہیں جن سے ان کو ناحق ادنا تکلیف یا ناگواری پہنچے جب یہ بات ہے تو پھر قرآن مجید میں بوڑھے ہی ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا اس کا جواب خود دیتے ہوئے بننایا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ والدین کے سامنے کرنے یا بدتمیزی کرنے کا اندیشہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو چکے ہوں جب وہ باپ جوان ہو تو پھر کسی بیٹی کی کیا ہمت ہے کہ اسے جھڑک دے باپ جوتا اٹھا کر ایسی پٹائی کرے گا جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا یا گھر سے نکال دے گا غرض یہ کہ جوانی میں باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتا جھڑکنا چاہے تو جھڑک نہیں سکتا کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس بدتمیزی کی ضرورت اس وقت ہوگی جب والدین گوڑے ہو چکے ہوں گے اس وقت خطرہ ہے کہ بیٹے کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ اب تو میں ان کو پال رہا ہوں اس لیے یہ فرمایا کہ اگر بڑھاپا آ جائے تو یہ کام کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں بدتمیزی کرنا جائز ہے اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں عام طور پر مزاج میں پن اور جنجاہٹ پیدا ہوتی ہے بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ اور جلداہٹ پیدا ہوتی ہے کوئی ادنا سی بات بھی طبیعت کے خلاف ہو جائے تو اس پر غصہ زیادہ آتا ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بڑھاپے میں نیند کم ہو جاتی ہے آٹھوں کی رتوبت جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے تو خشکی زیادہ ہو جاتی ہے جب خشکی زیادہ ہوتی ہے تو یہ سب زیادہ ہونے لگتا ہے چڑچڑاپن غصہ کیوں بھائی ڈاکٹر اور کم بھی موجود ہے صحیح کہہ رہا ہوں ہاں کہ कीम साहब कह रहे हैं हाँ ठीक है इनको कुछ मरीज देता मैं कमीशन देते है ना इसलिए हम उनसे कहते हैं हाँ क्या है हाजी भगवे क्या है भाई यार हम तो भूल गए हाँ मैं तुमको हाजी साहब कहूं तुम हमें भी हाजी साहब किया कहा करो वरना दुनिया को कैसे पता चलेगा दोनों हाजी ये मतलब इसका क्या हम दूसरे को हाजी कहेंगे तो समझ में आएगा ना। हमारे यहाँ बनारस में अंसारी बिरादरी बहुत है तो वो लोग जो हज करने जाते हैं तो एक पूरी बारात आती है पहुंचाने वालों के स्टेशन पर और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं स्टेशन तक ही बस नहीं करते ट्रेन में चढ़ जाते हैं अगले स्टेशन से वापस आते हैं इसी में फख्र करते हैं कि हमने यहां तक पहुंचाया और कुछ ऐसे हैं जो बम्बई तक आकर वापस जाते हैं तो एक साहब मुंबई में आए तो यहीं उनको बड़ा मजा आया तो रह गए वापसी में हाजी के साथ ही गए तो किसी ने पूछा कामिया तुम हज करे गए कहा तुम भी हज करने गए थे हाँ हम भी गए थे हज करने अच्छा तो बात होने लगी तो किसी ने कहा हजद अशोद के पास गए थे बड़ा हुजूम होता लोग पूछते हैं कहाँ गए थे मोहन का किया बातचीत हुई फिर वापस आया तो कहा अरे हजरे अशोद तो पत्थर है उसको अरे जब हम गए थे तो पत्थर नहीं था हो गया होगा तो क्या करेंगे تو یہ حکیم صاحب کی بات میں نے اس لیے کیا کہ میں ان سے کمیشن نہیں لیتا پورا پیسہ دیتا ہوں بہت سے لوگ آج تک اسی صبح میں ہیں کہ الحمد ٹور میں اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ارے بدگنیاں کر کے کیا فائدے تو بتاؤ اگر مجھے پورا ہنڈریڈ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملے تو آپ کا کیا نہ نفا آپ کو کیا جلن ہے میں نے تو اس سے معاملہ ہی ایک کیا تھا بھائی بیٹا سنا ہے تو بہت پریشان ہے تیرے پاس آدمی لوگ نہیں ملتے اب تو ٹور والوں کو ضرورت نہیں ہے آدمی کی اب تو آدمی ٹور والوں کو تلاش کرتے وہ زمانہ رہے جب ٹور والوں کے آدمی چاہیے تھا ہر جگہ پریشان رہتے آدمی ملے تو اچھا ہے تو میرے کہا جتنے آدمی چاہیے میں اتنے دے دوں گا لیکن ایک شرط رہے گی کیا شرط کھانا جو میں بولوں گا وہ پکے گا کھانا جو میں بولوں گا وہ پکے گا تو لوگ سوچے تو کھچڑی بنواتا رہا ہوگا ایسا نہیں وہ تو میرا معاملہ تھا کیا بکنا لیکن مشتبہ اور ایسی چیزیں جہاں گوشت مشتبہ ہو جائے مرغی مشتبہ ہو جائے وہاں اس سے بچنا چاہیے میں نہ اس کے حرام ہونے کا فتوا دیتا ہوں نہ آپ سے کہتا ہوں مت کھائیے کھائیے آپ جانیے لیکن اگر مرغی اور گوشت مشتبہ ہو جائے تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے, مفتی صاحب سے انہوں نے کہا جب تک تحقیق نہ ہو جب تک نہ کھانا چاہیے مرغی اور گوشت کے علاوہ مسئلہ بیان نہیں کرتا میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا ان سے آپ جا کے پوچھئے مفتی لوگوں سے اس ان کے پاس کتابوں میں ایک کتاب تھی درست کر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی بحث آگے کچھ کیا ہوگا اس میں لکھا ہوگا بارہ خلاصہ یہی تھا کہ مرغی اور گوشت جب تک یہ میری زبان میں وہاں تو کچھ اور زبان استعمال ہوئی تو جب تک یہ اس کے بارے میں اگر مشتبہ ہو جائے تو جب تک تحقیق نہ ہو نہ کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی کہہ دے چاکلیٹ ایسا ہے یہ بسکٹ ایسا ہے آئس کریم ایسی ہے فلا چیز ایسی ہے کیک ایسا ہے تو اس میں جب تک تحقیق نہ ہو جب تک کھا لینے کی گنجائش بتائے اب کوئی آدمی بچنا چاہے بچے تو اور اچھی بات ہے تو میں نے کہا بھائی میں تو یہی چاہوں گا کہ تم سامنے جبہ کیا ہوا گوشت لا کے کھلا نا سامنے جگہ کی جبہ کیوں مرغی باقی دوسرے گوشت مرغی کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا غلط ہے صحیح ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے تحفیک نہیں کیا تو میں بولوں کیوں مگر مجھے یہ چاہیے تو اس نے کہا کھلائیں گے ہم نے کہا دوسری بات یہ رہے گی میرے ساتھ رہے گی کہ جو سب سے لوگ وہی میں دوں گا یعنی اس وقت اگر تمہارا ریٹ پچپن تھا شاید اس وقت کی بات ہے تو میں پچپن دوں گا پچاس نہیں دوں گا چون نہیں دوں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیں اگر پانچ ہزار روپیہ کم ہم سے لے لو گے تو میرا نقصان ہے تو اس نے کہا وہ کیسے نقصان ہے ہم نے کہا ایک نقصان تو یہ کہ مومن کے ساتھ سلوک اللہ واسطے نہیں ہوا مال واسطے ہوا اور میں یہ سلوک اللہ واسطے کرنا چاہتا ہوں مال واسطے نہیں کرنا چاہتا دوسرا میرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی جو جائز خرچ حج میں کرتا ہے جائز خرچ حج میں کرتا ہے وہ اللہ تعالی لوٹا دیتا ہے حج کے بعد اسے اس کا دندا کاروبار چلائے گا کچھ نہ کچھ ہوگا ایسا کہ جائز طریقے سے لوٹے گا اور جب اللہ لوٹاتا ہے تو کم نہیں لوٹا زیادہ لوٹاتا ہے اللہ زیادہ آتا ہے ایک ایک بزرگ کے پاس پہنچی ایک شیشی لے کر حضرت شہد دے دیجیے بزرگ نے اپنے خادم سے کہا ایک مشک شہد بدلے بوڑھی کے گھر پہنچا دے کتنی مشک سمجھتے ہیں نا بجتی لوگ جو پانی چمڑے کا بیگ پانی بھر کے ہیں پہنچایا کرتے تھے اب زمانہ جا رہا ہے اس کا کسی نے پوچھا حضرت اس نے ایک شیشی شہد مانگا تھا آپ نے ایک مشک شہد بھیج دیا تو انہوں نے کہا اس نے اپنی اوقات کے حساب سے مانگا تھا میں نے میری شان کے حساب سے دیا ہے اللہ کو بہت دیا ہے تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے اگر پانچ ہزار اس کی نسبت پر جائے گا وہ لوٹائے گا تو بہت لوٹے گا اس لیے ہم نے کہا فیاض تیرے ساتھ ڈسکاؤنٹ لے کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے پہلا عمل تو مال کے لیے ہو گیا دوسرا جو اللہ سے زیادہ لینے کا تھا وہ بھی ہمارا کم ہو گیا اس لیے پورا لے لے ایک ساتھ ایک ساتھ دو پارٹنر ایک سال میں ایسے ہوتا رہا اس کا حالات بدلتے رہے میں نے دونوں کو بلا بلا کر الگ سے کہا بھائی اتنا دشکو اتنا دشکو الگ سے سب سے زیادہ دیر اور شیادہ کسی نے دیا نہیں کہا نہیں پیاز مسکرا کر کہا بابا جب پچپن بولتا ہوں تو کوئی چون بھی دے دیتا ہے کوئی باون بھی دیتا ہے کوئی پچاس بھی دیتا ہے میں نے کہا ان کی مون کا معاملہ ایسے میں حکیم صاحب کا تذکرہ کراؤں تو کوئی کمیشن اور معذور ان سے لے کے نہیں کھاؤں گا ہاں اتنی بات ہے کہ آپ لوگ جو اس وقت اکثر پیٹ کے مریض ہیں آنکھ کے مریض ہونے کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں کے مریض ہیں سب سمجھ رہے ہیں نا بات ہماری سمجھ رہے ہیں نا تو جو دوا علاج وہ کرتے ہیں وہ اگر ان کی دو ہزار کی دوا ہے تو یقیناً میں بہت برسوں سے ان کی دوا کرتا ہوں بہت سارے حکیموں سے میرا تعلق ہے دوسرے کے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کی ہوگی حکیم صاحب غریب حکیم ہیں تھوڑا میں اپنا کام چلا لیتے ہیں तोड़े में कनात करके जीते हैं अल्लाह ने हाथ में शिफा दिया है इसलिए मैंने हकीम साहब से पूछ लिया और तारुफ भी करा दिया वहां कोने में टेक लगाकर बैठे रहते हैं हमारे साजिद का भतीजा कहते हैं पहले हकीम साहब का इलाज कराओ वो बेचारे इतने नहींब कमजोर हैं और नहीब कमजोर जो दिखता है और कमजोर अंदर से नहीं हो होता मजबूत होता है मोटे से डरना नहीं दुबले से लड़ना नहीं मोटे से डरना नहीं और दुबले से लड़ना नहीं ہاں موٹا تو محتاج ہے بالکل وہ کیا کریں گے آٹھویں کلاس میں تھا ہمارا ایک بڑی کلاس کا لڑکا ہمارے محلے کا اس نے کہا اس سے لڑ میرا کلاس فیلو تھا بڑا موٹا تندرست تھا ادے پرتاپ سنگھ تو اس نے کہا اس سے لڑ اور میں دودھلا پتلا تھا تو میں نے کہا کیوں لڑوں بولے لڑ اس سے لڑ اس کو مار ارے کہ کیوں ماریں گے بولے نہیں مارے گا تو میں ماروں کہ مار. کیا مصیبت آئی بولے تو اس سے क्या मुसीबत आई फिर हुई कुछ थी दोनों से मैंने उसको भटक दिया का इसीलिए कह रहा था ये मोटा घूमता है बाड़ी दिखाता है ना सबको सबको पता चल जाए इसके अंदर कुछ नहीं तो ऐसे हलिम साहब को देख कर मैं कुछ नहीं अंदर बहुत कुछ है इलाज तुम्हारा सही कर देंगे खुशकी पैदा होती है कम सोने से بھوک لگی ہے ایسے اپنا ایسی چیز کھا رہے ہیں جو نقصان کی کھاتے ہیں جو نفع کی نہیں کھاتے زیادہ غصہ کرنے سے زیادہ غصہ کرنے سے نیند کم ہونے سے ہوئی تو بڑھاپے میں نیند کم ہو جاتی ہے خشکی پیدا ہوتی ہے اس لیے بہت ساری حکمتیں ابھی تو پتہ نہیں ہے تو ابھی شکیل جیسا بول رہا ہے تو یہ اہل ہی بولے گا تو پتہ نہیں کتنا سمجھائے گا اس لیے بڑھاپے میں خشکی ہو جاتی ہے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے غصہ آنے لگتا ہے اس لیے اللہ پاک نے منع کیا کہ اگر بڑھاپے کو ماں باپ پہنچ جائے تو بھی ان سے اف بھی مت کرنا اور ان کے چڑچڑے پن کو برداشت کرنا اور کیا فرمایا بڑھاپے میں عام طور پر مزاج میں چڑچڑا پن اور جھلجھاٹ پیدا ہوتی ہے کوئی ادنا سی بات بھی طبیعت خلاب ہو جائے تو اس پر غصہ زیادہ آتا ہے بعض وقت ایسی بات پر بھی گسا آ جاتا ہے جو حقیقت میں بری نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ بوڑھے ایسی چیزوں پر بھی روک ٹوک کرتے ہیں جو روکنے ٹوکنے کی نہیں ہوتی اس وقت اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا کتنا ادب کرنے والی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نوجوان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہے مثلا آج نیٹ پر بیٹھا کر ایسے پروگرام ایسے کھیل کھیلنا اور کھلانا بچوں کو کمپیوٹر پر ایسا گیم دکھلانا آدمی کہتا اس میں کیا جائز ناجائز کا مسئلہ ہے مثلاً یہ کہ کشتی دکھا رہا ہے اور آج کی کشتی کیسی ہوتی ہے پہلے پہلوانی تو ہوتی نہیں وہ ہاتھ میں کیا پہنے رہتے ہو کالا کا uh. وہ دونوں پہن کے مارا ماری کرتے تو کیسے مارتے ہیں हाथ मारते पैर मारते आगे पीछे हर तरह से पिटाई एक दूसरे की करते है एक दूसरा गिर जाता है फिर उठता है फिर वो लड़ना शुरू करता है ये होता है, नहीं होता भाई बोले बोलेंगे होता है तो कहेंगे देखता है क्या? अच्छा मैं देखता हूं मैं कह रहा हूं होता है आ? अरे सबसे छुपा तो क्या अल्लाह से भी छुपा न छुपा छुपा के कर इसे आ? उसे है सब खबर बच नहीं सकता उस दिन कोई आदमी दो, मेहरबानी कर रहे हैं कब तक करेगा कब तक करेगा देख मैं आंखें बंद करता हूं मैं चंदकोशी करता हूं मैं लोगों से छुपाता हूं मत कर छोड़ दे बड़ी बुराई है लेकिन हम बेघेरे थे करते रहते बुराई गैरत ही नहीं हम तो मैं और सारी एक जगह खड़े थे एक आर्किटेक्ट के पास बाहर खड़े थे इंतजार सामने एक दीवार पर स्क्रीन लगी थी और यही हो रहा था यही मारा मारी बॉक्सिंग चल रही थी छह सात साल के लड़के वहां खड़े देख रहे थे हमें इंतजार करना था तो कभी इधर देखते थे दे, कभी उधर देखते थे दे, कभी लड़कों को देखते थे दे, कभी उसको मारते देखते थे दे, कि कैसे कैसे मारते थोड़ी देर के बाद हमने देखा जो कुछ उस पर होता रहा प्रैक्टिकल यहां दोनों बच्चे करना शुरू कर दिया وہی دیکھے تھوڑی دیر میں سب دکھائی دینے لگ ہمیں کہا ساجن دیکھ دیکھ ساجن دیکھ ساجن ہاں بابا یہی کہتے ہیں اگر اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ مت دکھاؤ تو اپنے بچے کہیں گے کہ آپ کشتی دیکھنے میں کیا آرچ کی بات ہے تو جو باپ کو تجربہ اگر منع کرتا ہے تجربے کار باپ ہے تو آج کے نوجوان کو ماحول کا رنگا ہوا اسے برا لگتا ہے ابھی ساری دنیا گرتی ہے اس میں کیا خرابی ہے کرنٹ کمپیوٹر پہ گاڑی کی ریس ہوتی ہے یہ سب یہودی سازشیں ہیں جو ہمارے گھر میں ایک ایک کے گھر میں گھس گئی ہیں اور ہم اتنے بے ہوش ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کچھ پتا اور جو باہوش ہیں ان سے ملنے کو تیار نہیں وہ تو بےچارے بوڑھے ہو گئے ان کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہوتا ہے ان کو پتہ نہ ہوتا تو دنیا میں نہ آتا تو ان کو وہ پتا تھا کہ بیٹا یہ ریس مت دکھاؤ یہ اندر سے اندر اندر ان کے اندر جو کیفیت پیدا کی جا رہی ہے وہ ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے کل یہ گاڑیاں ایسے ہی دوڑائیں روڈ پہ چلیں ان کا مزاج بنایا جا رہا ہے کیسے چلو تم کو کیا پتا یہ باقی کی سازش گیم لے کے بیٹھے ایک بلڈنگ تیار کیا فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ کیا بھائی یہ بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں اس کے بعد ایک گولا چھوڑا یہاں سے زور سے ادھر کی بلڈنگ بہ گئی بھاسے بچے یہ فطرت بنا رہے لڑنے کی جھگڑنے کی دوسروں کو پیچھے کرنے کی باپ سمجھدار ہے سمجھاتا ہے بچہ بولتا ہے ابا کو کیا معلوم کمپیوٹر کیا ہے ابا کو کیا معلوم نیٹ کیا ہے ابا اب کو کچھ پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں یہی ہے ارے بےکوف تجھے کچھ پتہ نہیں ہے تیرا باپ اتنا بڑا بیکوف نہیں ہے جتنا تو سمجھ رہا ہے ہم نے بہت کچھ کہا ہے اس میں آپ ادرا سے بھی کہا ہے اپنی اولادوں سے بھی کہا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں سنا جا رہا ہے وہاں کہہ رہا ہوں چاکلیٹ سے دشمنی کرو اپنے بچوں کو چاکلیٹ مت کھلاؤ دوست دوست یہی میں کہتا ہوں ہدیا لے کے آنے کا پتا نہیں جس کے گھر جا رہے ہیں ایک پیکٹ چاکلیٹ لا کے دے اب آپ کہتے ہیں بھائی کہاں چاکلیٹ آئے پورے فلاں صاحب آئے ابھی کیوں لائے تم تم ہمارے گھر ہدیا گاؤ ان سے پوچھ کر لاؤ تو ہم اس کی جگہ پپیتا لاتے سیب لاتے امرود لاتے کھانے کی ایسی چیزیں لاتے جو ہمارے بچوں کو صحت بناتی کام کی ہوتی ہم لوگ ہلٹن میں تھے تو ہلٹن میں جہاں ہوٹل میں وہاں رہتے دستور ناشتہ فری ہے ناشتہ تو صبح ناشتہ کرنے ہم دونوں جاتے تو کم اس کم میرا اندازہ ہے یہ اندازے سے کم بولنا ہوں زیادہ نہیں بولنا ہوں یہ اندازے میں احتیاطی एहतियात के साथ कम बोल रहा हूं कम अज कम सत्तर अस्त अस्सी फीट का टेबल होगा सब 100 डेढ़ भी हो सकता है लाइन से टेबल लगे एक जगह किचन चल रहा है ऐसा जहां पर आमलेट बनता है और कुछ होता है वो वही सामने खड़ा रहता है उसको बोलो तो बना के देता है ये डालो ये मत डालो जिसको जैसा खाने बाकी सब लाइन से खाना लगा हुआ है जिसको जो चाहिए लेके जितना चाहिए खाए वहां पर मैं देखता रहा और जावेद से कहता रख जावेद देखो यहां एक काउंटर लिखा है हेल्दी सेक्शन हेल्दी सेक्शन उधर बहुत कम लोग खड़े हो रहे हैं वहां ऐसी चीज खाने की है जिससे हेल्थ बनेगी तो मैं कहता हूं वो सब उठा के लाओ माल्टा लाओ सेब लाओ केले लाओ यह सब चीजें उठा के लाओ ना साथ में नाश्ते नाश्ता भी करो आमलेट का और यह सब खाओ उसके साथ बहुत कम प्लेटों में मैंने वो चीज देखा आदी हो गए ऐसे चरपटे खाने के नफे की चीजें नुकसान की समझने लगे नुकसान की चीजों को नफरदार समझने क्या क्या बयान करूं आप बताइए क्या बयान करूं? मैं करो भाई हमारे घर में चॉकलेट लेकर नहीं आना रखो अपनी चॉकलेट अपने पास कोई डॉक्टर बैठा होगा दाग का तो बता देगा بیس منٹ سے زیادہ اس میٹھے دانت کے اندر میٹھا لگا رہ جاتا ہے تو دانت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے ارے اب تو ساری ریسرچ آ رہی ہے ساری کی ساری باتیں پیپروں میں آ رہی ہیں نیٹ پہ آ رہی ہیں اور نجانے کتنے کھل کھل کر آ رہی ہیں اخباروں میں ڈائجسٹ میں لیکن کریں گے وہی جس کے ہم آدھی کریں گے وہی کچھ لوگ نئے ہوں گے تو بولے کون سے مولانا کے پاس لائے مولانا کہیں چاکلیٹ کا بیان کرتا ہے باکسنگ کا بیان کرتا ہے ریسنگ کا بیان کرتا ہے مولانا کا بیان تو کچھ اور ہونا چاہیے تو جائیے جب سب جگہ ہو رہا ہے تو وہیں چلے جائیے یہاں تو اسی کا بیان ہوتا ہے بیوی کے بغیر بیان پورا نہیں ہوتا اما ابا کا تذکرہ چاہے آئے مختصر تو صحیح لیکن گزر جاتا ہے کھانے پینے کے نقصان دہ چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے آنکھوں کے غلط استعمال سے روکنے کی بات ضرور کہی کہ جاتی ہے نماز بنانے کا اشارہ کبھی کھل کر کبھی پوری طرح سے کیا جاتا ہے اس لیے سمجھ میں آئیے نہ سمجھ میں جائیے ہم کہاں آپ کے پیچھے پڑیں تو باپ جب سمجھتا ہے تو منع ارے کیا آب باپ چاکلیٹ بھی منع کرتے ہیں اب یہ بیٹے کو کیا سمجھائیں گے اب اس بیٹے کو کیا سمجھائیں گے جب اسے افواہی غلط نظر آ رہا ہے تو کیا سمجھائیں گے اتنی ایسی چیزیں رواج میں ڈال دی گئی ہیں ہر طرح چھوٹی بڑی کھانے پینے کھیلنے اوڑھنے پہننے سب میں کہ کس کس کو روکا جائے اور کوئی سمجھدار روک دے تو اسے ہی نہ سمجھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھے باپ سے نہ صحاحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے نہ صحاح نصیحت کرنے والا بوڑھا باپ مت کر نہ صحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے یار چلو نے کہیں اور چلو اس کا تو بیان ہی چلگ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے یہ تو سب چھڑا ہی دے گا ابد الغفار بھائی ابھی حیات ہے جا کے پوچھو لونا والے کے امام یہاں کا ایک غالب قسم کا گیا تھا غالی قسم کون سی تھی نہیں بولتا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے ارے عبد الغار بھائی وہ ایک شکیل بیان کرتا ہے وہ جب دیکھو تو بولتا ہے بندی گائی جوڑو بندی ہر دم یہی بولتا کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا تمہارے ابا کو پوچھنا حرم میں سنایا تھا तो जब ऐसे ही समझदार रहेंगे तो क्या समझेंगे ऐसे समझदारों से तो अल्लाह ही बचाए और इन्हें अल्लाह ही समझाए एक बदनिगाही पे कुछ पॉइंट रोशनी कम हो जाए कितनी थोड़ा सा प्वाइंट थोड़ा सा फिर दूसरी पर थोड़ी कम तीसरी पर थोड़ी कम चौथी पर एक पर एक आंख की गई सौ एक आंख ले गई सौ एक आंख ले गई اور دوسری شروع ہوئی تو کرے گا ابھی وہ کانے بولے سیاح بولے سیاح تو تھا سمجھا رہا تھا چھوڑ دے تو نے چھوڑا نہیں تھا کیا کم سمجھ تو جاتی ہے ارے میاں اللہ کے نام کی لذت چلی جاتی ہے اور کیا چاہیے اس سے بڑی کوئی دولت تھی بندگائی سے اللہ کے نام کی لذت چاہتی اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے کیا تو بولتے سب ایسی بات کرتا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سیدھا سا تھا نا آپ کی کتنی بات مانے کہ آپ ہم سے خوش ہوں گے سو فیصد یا کم آپ کی بیوی کتنی بات مانے تو آپ خوش ہوں گے سو فیصد یا کم سو فیصد ملازم کتنی بات مانے تو آپ خوش ہوں گے سو فیصد یعنی ہر آدمی ہماری سو فیصد مانے تو ہم خوش ہوں گے اور اگر دس پرسینٹ بھی نہیں مانے تو ہم ناراض ہوں گے اور اللہ کی نبے پرسینٹ ہم نہ مانے اللہ کے خوش ہوگا نماز کی توفیق دیا روزے کی توفیق دیا تلاوت کی توفیق دیا اتنی توفیق دیا احسان کیا لیکن کبھی نہیں خیال ہوتا کہ اس کی لذت کیوں چھین گئی اس کی لذت کیوں چھین گئی جدہ سے فون ہے نماز بنانے والوں نے مش کیا کہ لے کہ نماز پڑھنے میں تو عجیب سرور ہو رہا ہے سر سے پاؤں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کا نام کیا رکھیں بس اس کا نام اللہ کی توجہ رکھو کہ ہم پوری طرح متوجہ ہوئے اللہ کی طرف سے پوری توجہ ہوتی تھی مگر ہماری توجہ متوجہ نہ ہونے نے اس کو اس کے اثرات کو روکا تھا اب گناہوں کو چھوڑا ضنیبت اور بدنگائی سے بچے اور بیجا حرکتیں چھوڑ دیا اب نماز دل لگا کر پڑھنا شروع کیا تو ملنا شروع ہوا جو ملا کرتا ہے ہمیں ملتا بھی نہیں ہمیں افسوس بھی نہیں اس यहां یہاں کی بات کچھ اور ہوتی ہے میں کرتا نہیں میرے پاس طالب علم मुझे مجھے خوب اچھی طرح یقین ہے میرے پاس الحمد للہ ایسی ایسی طلب والے آ رہے ہیں جن کی برکت سے وہ مضامین اللہ ڈال رہا ہے جو مضامین کی اس وقت جن مضامین کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے بیان پورا ہوا ہو رہا ہے اب میں بات کم کر بند کروں گا سب بیان کا ایک خلاصہ تو یہ ہے کہ والدین کو ناراض نہ کرو کون سی ہاں تو ابھی تو آئے گی نا ایک ہی دن میں سب کیسے پوری کریں ابھی آتے رہو شادی کا بیان شروع کیا شادی کا تو اس میں دو چار دوا بیچ میں کہہ دیا ایک بیان ہوگا اونلی فار ایڈرس اب میرے پاس فون آنے لگے وہ بیان جس دن کریں گے میں نے کہا جس دن کریں گے روز آ کے بیٹھو جب ہوگا تب ہوگا تم کو پھنسا رہا ہوں تاکہ میرا بیان روز سنو اب بیچارے اسی انتظار میں اسی انتظار میں کہ اب آج چلوں گا شاید وہی بیان ہو یہاں آتے تو کچھ اور ہو جاتا تو جس کے مر گئے اور اس نے ناپرمانی کیا وہ آتا رہے سنتا رہے کسی دن وہ بھی آئے گا سناؤں گا انشاءاللہ سناؤں گا بہت بڑا المیا ہے آج کا نقصان سب کچھ کھو دے رہا ہے ماں باپ پر ٹڑی نگا ڈال کر کوئی اور بس نہیں تصویر پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے جماعتوں میں جاتا ہے بزرگوں کے پاس جاتا ہے وزیفے پڑھتا ہے صدقہ کرتا ہے حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے لیکن ماں باپ کو ٹیڑی نگاہ سے دیکھتا ہے سب چھل جاتا ہے اس لیے اب ماں باپ کچھ بھی کہیں چپ چاپ گدن جھکا کے سن لو محبت سے بات میں کبھی سمجھا ابا ایسا نہیں بس اس کے بعد بھی کچھ کہیں خاموش اس کے بعد خاموش اللہ سے دعا کرو قرآن نے سکھا دیا اللہ سے دعا اور اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکالو تھوڑی دیر بیٹھو جوش میں آ کے ایک دن ایک گھنٹہ بیٹھو دو دن بیٹھو پھر آدھا گھنٹہ پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ سے زیادہ مت بیٹھو اس سے زیادہ بیٹھو گے تو پھر نہیں بیٹھ سکو گے تھوڑی دیر بچوں کو لے کے بیٹھو دنیا بھر کے کہانی قصے دنیا بھر کی باتیں سن کر بچوں کے ذہن میں جو باطل کی سازشوں کا اثر ہو رہا ہے اس کو دھو رات کو بیٹھ کر تعلیم کے ذریعے پاک سناؤ کہانی قصے کی ایسی ایسی کتابیں دیکھا نے مشائف نے دیکھا کہ یہ جو کتابیں چلی چھوٹی چھوٹی چلتی نا کارٹون بکرے معاشرے میں ہر گھر میں گھس گئی کہنے کو انوان رکھ دیا اس سے انگلش بہت اچھی ہو جائے گی انگلش بہت اچھی ہو جائے گی عربی بہت تو عربی بہت اچھی ہو جائے تو زیادہ فائدہ ہے نا آج کل تو وہاں نوکری بہت اچھی ملتی ہے وہی کراؤ نا اربی یہ اچھی ہو جائے تو پڑھنے پر ہے جو پڑھے گا اس کی ویسے بھی اچھی ہو جائے گی جو نہیں پڑھے گا اسے خراب رہے گی لیکن اس بہانے سے ڈالا تو ہمارے بزرگوں نے کہانی قصے کی کتابیں بھی ایسی جس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں چھاپنا شروع کر دیا اور چھپ چھپ کر دھیرے دھیرے بازار میں آنے لگی ہے اور آتی رہے گی اس کے بارے میں معلوم کیجئے وہی کس بھی لے لیجئے بچوں کو پڑھنے کے لیے کچھ اردو میں بیٹھ کے گھر میں سنائی بیوی کے ساتھ تیز سلوک تیز آخین لوگ کہنے لگے شکیل بھائی اب تمہاری باتیں سن سن کر ہم تو گھر میں بڑے نرم ہو گئے لیکن اب بیویاں ہی چڑھتی ہیں اوپر ہمارے تو کیا کریں اب بیوی تیز ہو گئی بیوی تیز ہو گئی تو نبھا لو تھوڑا سا سمجھ لو اتنے دن میں تیز تھا ادلا بدلا ہو جائے گا چلو یہی صحیح پچیس سال پرانی ہے پچیس سال سے ہم ہی تیز تھے اب پچیس سال کے بعد دس بیس سال جو زندہ ہے اب اسے ہی تیز رہنے گا کوئی تیز ہوتا نہیں جب شریعت سمجھائیں گے پیار سے سمجھائیں گے نفرت نہیں ہوگی غصہ نہیں ہوگا بات بیوی ضرور مانے گی کیوں نہیں مانے گی ضرور مانے پیار سے سمجھایا جائے دین میں جوڑ ہے بےدینی میں توڑ ہے میں نے اتنے سال بےدینی کیا زور سے غصہ کرتا رہا گھر میں کبھی تو خوش نہیں رہی ہمیشہ توڑ رہا اگر میں خاموش ہو گیا دیکھ گھر کا ماحول بہت اچھا بن گیا اب اگر تو غصہ کرے گی تو پھر وہی معاملہ ہو جائے گا پہلے میں گنےگار ہوتا تھا اب تو گنےگار ہوگی پہلے میری آفرت میں جاتا تھا وہ تیری اجاڑ رہی نہیں کیا جا سکتا ان باتوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا اور پھر اگر وہ کبھی تیز بول دے تو خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ کیا اس لیے بیان کا نچوڑ سب آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ایک کر کے کہ اپنے گھروں کو نمونہ بناؤ دوستو بہت بیان گھنٹوں کیا جا سکتا ہے ماں باپ کے تیز تیور کو دیکھ کر اس کے برے اثرات ہماری نسلوں میں پڑ رہے ہیں ہم نسلیں بگاڑ رہے ہیں نسلوں سے اخلاق چھین رہے ہیں نسلوں سے نسلوں سے شبقت اور رحمت کے جذبہ سب چھین رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم کہاں کہاں لوٹ رہے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے کہا چھوڑ دو وہ سب چھوڑنے کی ہیں ذرا بھی کریں گے تو نقصان ہوگا اور جن کاموں کو کہا کرو وہ سب کرنے کے ہیں تھوڑا بھی کریں گے تو نفع ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سرمن کی توفیق حاجی کی دعا کب تک قبول ہوتی ہے بھائی بارہ ربیول اول تک قبول ہوتی ہے اس کے بعد نہیں کریں گے کیا ارے وہ تو ہر دم قبول کرنے کو نہیں ہاں یہ ترغیب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیسے پیاری پیاری بات ہے سیزن سیزن, سیزن سال بھر سال بھر دکان چلتی رہتی ہے لیکن سیزن میں ذرا محنت کرو زیادہ چلے گی اسی لیے کیا مطلب اے حاجی بارہ ربی لوگوں تک کچھ زیادہ زیادہ مانگنا حج کر کے جانا تو دندے میں ایسا مت کھو جانا کہ مانگنا چھوڑ دینا اور لوگوں سے بھی کہا کہ تم کو بہت سب قبول ہو جائے گا اس لیے ہم لوگ اللہ پاک سے تھوڑا سا مانگ تھوڑا مانگیں اور مانگنے سے پہلے معافی مانگیں کیا مانگنے معافی مانگنے کس چیز پر معافی مانگیں اپنے اپنے گناہوں کو سوچیں ہم نے کیا کیا تھا کیا کیا کتنے سال کیا کتنے چھپ کر کیا کسی کو اللہ نے نہیں بتایا فرشتوں نے لکھا نہیں لکھا سب لکھا گیا زمین گواہ فضا گواہ فرشتے گواہ کتاب گواہ قلم گواہ اللہ گواہ ذرا یہ سوچیں اور پھر معافی مانگیں معاف کر دیئے معاف کر دیئے ذرا سوچے تو جی کیا کیا, کیا کیا اسے معافی مانگے پھر اللہ سے مانگتے بہت معاف کرنے والے ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا سو قتل کرنے والے کو معاف کیا پائشہ اور بن کے زندگی گزاری لیکن معاف کرنے پائے تو بہانہ بنا کر معاف کر دی ایسا گنہگار آیا کہ جس کے گناہ کو سن کر حضرت عثمان حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے بھگا دیا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے سنا تو انہوں نے بھی بھگا دیا کتاب اٹھا کے دیکھ لے لکھا وہ گنہگار ایک گھاٹی میں یہاں سے وہاں دوڑتا ہے کہ اللہ کے آپ نے مفرت کا دروازہ بند کر دیا کتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا ہے رو اور کہتا ہے یا تو مجھے معاف کر دے یا تو ایسی آگ دے جو مجھے چلا دے کیسا گنا ہوا ہوگا کیسا گنےگار پاپی جس نے اپنے رشتے کی بہن کو قبر سے نکالا قبر ہٹایا جنا کر کے چھوڑ کر چلا گیا کہ اللہ نے نہیں معف کیا چالیس سال کا گنے کا جس کی نوسط سے بارش رک دی گئی موس علیہ السلام دعا مانگ بانگ کر تھک رہے بادل کے بجائے دھوپ کی تیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے تھک کر کہا یا اللہ کیا ہے اگر میری وقت کم ہو گئی ہے تو محمد کے صدقے میں بارش کو بیٹھ اللہ نے کہا نہیں میرے منہ سے نہ تیری عزمت کم نہ تیرا رتبہ کم نہ میرے بھائی لاڈنے کی دکھ کے ستنے میں مانگی دعائیں رد کرتا ہوں مگر چالیس سال سے مقابلہ گنا ہو سے کر رہا ہے پاپ ہی بیٹھا ہے تیرے درمیان جس نے بڑے بڑے پاپ کیے اسے نکال دے مجھے سب کو معاف کر ایسے غصے اور جگات میں بڑا ہوتا لیکن جب اس نے رات نے واپس مانگا تو اسی وقت قبول کر کے معاف کر اے ارے والا خطا کر کے پکارے ہو نہ سنے اس کی شان نہیں کافر بت پوچھتا ہے بت پوچھتے پوچھتے زمانہ گزر گیا روز ایک صدا لگاتا ہے جنگل میں صبح سے شام تک بت کے سامنے رکھ کر یا سنم یا سنم یا سنم زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا ایک دفعہ بھولے سے یا سب نکل گیا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بول میرے بندے کیا جو کافی گورے سے پکارے وہ خدا سنتا ہے ہم اسے پکارے تو کیوں نہیں سنے گا آج سچی توبہ بہت کریکن تو بھی کر لے میرے دوست صحباب جو ہے وہ بھی کر لے جو جہاں سن رہے ہیں وہ بھی کر لے اپنے گریبوں میں مٹ ڈالے کیا ہم کسی کو تو دکھانے کے لائے گل کیسے کیسے کچھ کچھ کام آتی ہے کام کیسے کیا کیسے کیا سوچ کر ہیں ہے بغیر ہو گیا میں نہیں ہو سکتا آپ کے سب کو اللہ بتائیے ہمارا کوئی دوسرا ہم دوسرے کو اللہ دے آپ ہی تم اب گنا چھ تو اللہ لال میں الصلاة والسلام على سيدي المرسلين اللهم إنا نسأل قبينا لك العم لا إله إلا أنت المدنان بني والصموات والأس ذو الجلال اللهم إنا الله لا إله إلا أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقف ونحج جزل الله والنام حمد الله وليه وسلم ما هو وہ سب کچھ جو ہوا سب ہوا اور اتنا بڑا دوسرا جن کو ساتھ میں ہوتا ہمارے قریب آپ کہیں سننا سنگھ ہاں کیسے میرا مجھے کیوں ہاں سے انداز کیا تجھے بنانے کے لیے گھر میں چراغ تھا منانے کے لیے گھر میں چونا نہیں جلدا تھا تجھے بنانے کے لیے بھوک سے ڈال ہو کر مسجد میں پہنچے آپ بھی گیا وہ بکر پوچھا کیا بات کیوں بیٹھو نا تو میں نے بھی کھایا دوسرے وہ تو یہ دھو بڑی خوشی ہوئی بکری جمع کیا کھانا ساتھ رہا تو توڑا کھانا دے کر کہافی بات کو دیکھو اس کا یہی دیکھا دو کہ کابلوں نے تو دنیا میں تو ہمیں خبر میں لے لی تھوڑے چرو تو کیا ہو گیا سب بے کی ہو جاتا میرے سب تو کوئی پوچھنے والا نہیں کیسے پانی ہو کیوں بات کرتی بات کرتی ہم سب کو ہم سب کو ہمارے گروہ میں معافی کو لمبے دیجیے ہمارے سیاحت سے بدل دیجیے قریبی ایسا کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اور آپ حقیقت میں کر ہی اس لیے کہ پچھلے زندگی پر میں جو کچھ دیکھ کر خدا اور جدو کو آپ نے عطا کیا ہے وہ کر سکتا ہے آپ نے ہم ایسا کرا بھی کیا آج ہم سب چیز تو کرتے ہیں تو مقبول کر لیجیے گزاروں کی تب ڈال دیجیے تاج کی ربت پیدا بنوا دیجئے جن گزاروں کو کر کے ہم نے لذیت حاصل کیا تھا اب اس کے تذکرے سے بھی دل دکھتا ہو کہ ہائے کیسے ہو گیا بولا ایسی توبہ جو سچی توبہ میں شمار ہو جائے ایسی توبہ آج کی توبہ تو ایسی توبہ میں شمار بنوا اے اللہ ہم سب کو معم کر دیں گے اللہ ہماری زندگیوں کے بدل دینے کے فیصلے فرما دیجیے ہماری سوچ ہماری زندگی ہمارے اعمال ہمارا ایک اٹلامہ اب اپنے لیے بنا دیجیے اپنے لیے بنا دیجیے ہر ایک کو سنت و شریعت کے مطابق بنا دیجیے ارے اللہ پوری زندگی اے اللہ تو سچا پکا دیندار بنا دیجیے اے اللہ ایمانیات عبادات اخلاقیات معاملات معاشرت زندگی کے ہر صوبے میں اے اللہ ہم بہت کچے ہیں ہم نے بہت قطائیں کیا ہے بہت سی قطائیں ایسی ہیں جسے پریڈ کا توحبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ توبہ کا راستہ ہی نہیں نکلتا کہ اس کا راستہ مخلوق کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہوتا تو ہو جاتا مولا اسے بھی آسان کر دیجئے اسے بھی آسان کر دیجئے مخلوق کا کوئی حق اپنے اوپر باقی نہ رہ جائے اے اللہ جلد سے جلد ادا کرا دیجئے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے قیامت میں عدالت ایسی سخت ہوگی وہاں کچھ نہیں بن پڑے گا مولا کسی کا کچھ بھی نکلتا ہو جیسا بھی حق ہو سب یہاں ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمارے بہت سارے مسائل جو اٹکے ہوئے ہیں بہت سارے کاروباری بہت سارے گھریلو بہت سارے زندگی کے ایسے جسے ہم سب کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے ہمارے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب ایسی ایسی اجنوں میں گرفتار ہے کہ جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے سب کے دلوں کا بھے آپ جانتے ہیں اے اللہ سب کی جائز سمسیاں پوری بھرما دیجیے سب کو ایک بنائیے نیک بنا دیجیے سب کو سچا پکا دیندار بنا کر دین کے محنت دے دیجیے اور اے اللہ دعوت تبلیغ کے محنت سے ہم سب کو جوڑ دیجیے اے اللہ ان سے جڑ کر علماء سے جڑ کر اے اللہ علماء سے دین سیکھ سیکھ کر مسائل سیکھ سیکھ کر پوری زندگی فضائل کے شوق اور مسائل کی روشنی میں صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جب باطن پر حملہ کر کے تب شیطان ہمارے باطن کو تباہ کرے اے اللہ اس وقت ہمیں کسی ایسے کے پاس بھیجئے جہاں ہماری باطن کی اصلاح ہو جائے اے اللہ یہ کام تھا یہ کام ہم نے چھوڑا ہے اس کی بنیاد پر آپس میں دنیا میں انتشار ہوا اے اللہ امت جڑی دعوت کی محنت پر لیکن اے اللہ باطل غصہ دعوت کی محنت میں توڑ کے شکلیں پیدا کر رہا ہے اے اللہ ساتھیوں کو جگہ دیجئے ساتھیوں کو جگہ دیجئے ساتھیوں کو پہن دیجئے سمجھ دیجئے سوچ بوجھ دیجئے ایسوں کی آوازوں کو واپس کر دینے کی توفیق دیجئے اور ایسے جو مسلمانوں کے لباس میں غصے ہوئے ہوں اور اے اللہ باطل فرقے سے تعلق رکھتے ہو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں پکڑے گئے کہ قادیانی نکلے دنیا میں پکڑے گئے کہ فلا نکلے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ شکیل کہہ رہا ہے دنیا نے دیکھا ہے چھپا چھپا کر مرض بڑھتا ہے اے اللہ اب تو باتوں کو کھول کر جہاں جہاں توبہ کرنے کی توفیق توبہ کرنا چاہیے توبہ کی توفیق دیجئے اور پلٹ کر اسی دعوت تبلیغ کے نہائز کو جس سے ساری دنیا میں ہدایت پھیلی جوڑ پھیلا اسی پر پلٹ آنے کی توفیق دے دیجئے اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں دعوت کے کام کو نقصان پہنچانے کی ضد پر لگے ہوئے ہیں ان کو ہدایت دیجئے ورنہ ان کو اس راستے سے ہٹا دیجیے اور اللہ دین کے اور شعبوں میں بھی باطل گھس گیا ہے مدارس میں مکات میں خانقاہوں میں اور دینی داروں میں ہر طرح کی باطل کی پہچان امت کو دے دیجئے تاکہ ان کے چاروں سے اور ان کے فریب میں آنے سے امت بچ جائے اہل حق دکھائیے آفیت کے ساتھ حق دکھائیے حق سمجھائیے حق پر چلائیے حق کر جمائیے حق پھیلانے اور حق کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے اہل حق کی تائید نصیب فرمائیے اور اہل حق کی تائید کرنے کی توفیق عطا بنوا دیجیے ہماری گاؤں میں اہل ہفتہ اور اہل حق کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے اور ہم سب کا آتم ایمان کا خاتمہ فرما کر اہل حق کے ساتھ حش فرما دیجیے اے اللہ احمد کا در دے دیجیے دین کا فم دے دیجئے اے اللہ یہ جان مال وقت آپ کا دیا ہوا ہے جہاں جس کو جتنا لگا دینا آپ کو پسند ہے اتنا لگا دینے کی توفیق قطع فرمائیے یہ جذبات ہم اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں بلکہ ایک جذبات کا بھی جہاں جیسا استعمال آپ کو پسند ہے ویسا کرنے کی توفیق قطع فرما دیجیے عالم سے میں اللہ بسنے والے تمام ایمان والوں کی عبادت کر لیجیے اے اللہ ایمان والوں کی عبادت کر لیجیے امت کے جان کے ایمان کی عزت کی آبرو کی ایمان کے امال <سلسل> کی عبادت بنوا لیجئے باطل کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیجیے کو باطل سے ٹکرا کر ختم کرنے کے فیصلے فرما دیجئے اہل حق کی آواز سارے عالم میں لگوا دیجئے اور اہل حق کی آواز سارے عالم میں ہدایت پھیلا دیجئے ہمارا اسے پورا حصہ فرما دیجئے ہم سب کا اکملے ایمان کا خاتمہ کر کر میں تو ولی نصیب بنوا دیجیے اہ اللہ بہت سے لوگوں نے کہا لکھا متوقع ہیں کہہ نہیں سکے سوچ کر رہے گئے ہیں سب کی جائز سمندھ میں آپ کے ساتھ پوری فرما دیجئے ہماری دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجیے صبح نہ ربی کر ربی المائل تو سلام الم السلیم الحمد رب ربی آمین, آمین